Allahumma Rabbana tu'allimna سد سد پسندی کریں منہ والا بار کرنے شاہتے موسم سبحان اللہ واللہ الله و صلی اللہ علی النبي یا رسول الینا آمین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی پر خلق کی مدینہ قدسہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و آلہ و ہاب و صلی اللہ علیہ وآلہ و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 جی ہاتھ پر چلنا کو ہزار کہنے پر پابندی ہزار ہا پتن جو ہم پر امری طور فارجہ ہے وہ کوئی آنے سے اور بڑا خطرہ کیا ہو سکتا پھر اس دور میں تبلیغ تبلیغ میں سب پہلی پہلی چیز تبلیغ اس میں سب تیرہ سال صحابہ ریک انگاروں پر کھینچے گئے رہنے والے اور پیتے جانے والے لوگ ہیں پھر دس سال یہ مذہبی زندگی ہے دس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی ہے آپ <coughs> جو غیر سیاسی کہتے ہیں وہ بائیمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سالہ زندگی کے ممکن ہیں ان بائیمانوں کو سیاست کا پتہ نہیں ہے جمہوریت اور چیز ہے سیاست اور چیز ہے یہ جو ہے جمہوریت ہے بائیمانوں کو ووٹ دے رہے ہو غیر جمہوری نہیں تو غیر سیاسی کہاں گئے کیا ہندو سیاست مانا خدا رسول کا حکم بندوں پر اور جمہوریت کا مانا پھلتوؤں کا حکم دندوں پر جن بئیمانوں کے نزدیک جمہوریت جائے گا تو سیاست کو سبحان اللہ امام رزالی نے لکھا ہے بنی اسرائیل کے انیا سارے سیاستدان تھے اور پھر علامہ اقبال قلم فرماتے ہیں جدا ہو جی سے سیاست کا تو رہ جاتی ہے چل گے بھی بے مانو اگر سیاست سے بہر ہوئے تو بدماشی رہے گی سیاست مانا حکومت حکومت کے بغیر پھر سریں کس کے لیے تو ہم غیر جمہوری کہہ سکتے ہیں جمور کے لیباب پھر دعوت میں اس کا کام ہے کوئی پچاس سال کے اب تبلیغ پر لگے ہوئے ہیں کوئی تبلیغ چونک پر دعوت پر لگے دعوت اسلامی اور اسلام کا نام ہی نہیں لیتے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ترواطین علی شاہ سے اپنے پرویش منافع کو بلاؤ فرمایا منافقو مدینہ والا بھی اسلام اسلام کرتا گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار اسلام اسلام کرتے گئے تم اسلام اسلام کیوں نہیں کرتے فرمایا منافقو مدین امام حسین ردی اللہ تعالیٰ عن تو مدینہ شریف زیادہ پیار ہے بہت نہیں فرمایا بھائی وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو مدینہ شریف جا رہے, رہے. فرمایا جائری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں حقیقت میں مدینے جا رہے ہیں فرمایا دین کے راہ پر سیر دینا مدینے جانا ہے ایسے مدینے جانا مدینے جانا نہیں مناف کو پھر آپ نے حدیث پار پھر فرمایا ہر ملک میں صحابہ کی قبر مبارک ہے اسلام کے راہ پر صحابہ نے مدینہ شریف چھوڑا پھر گئے ہی تو کئی بات کو اسلام اسلام کرو اسلام سلام پھر صاحب میرا صاحب ستار ہے جس کے پیچھے چلو کہ راہ پاؤ گے اب آپ نے حدیث پاک پیش کی صاحب اسلا نے پوچھا تیرے نام کیا ہے اس نے کہا مدینہ صاحب نے کہا اسلام, اسلام یہ حدیث کا تیرے باپ کا نام اسلام تیری قوم اسلام تیرا وطن بنایا مناف کو مدین شریف کا رہنے والا وہ کہتا ہے تیرا کہ وطن بھی اسلام ہے یہ حدیث بات سے تم سے لوگوں بے مانوں سے بچو مدینہ حدینہ کیوں اسلام نے تمہاری ماں ماری ہے بدینے والا اسلام اسلام کرتا گیا پھر ہم جلندری نے جھوٹے پیلوں کی جان نکال دی جھوٹے لوگوں کے آپ نے فرمایا مومن وہ ہے جو موت سے نہیں ڈرتے ولی وہ ہے جو سہرام مندی رہ کر وہ آفس نہیں رکھتے وہ دیکھ کر سرو کرا سب کو ہو کر رہے ہیں مومن جو موت سے ڈرتا ہے وہ تو مومن نہیں ہے فقیر کہاں ہے <سلام> اور ولی وہ تھے جنگلوں میں رہتے تھے وہ آفز نہیں رکھتے تھے <سلام> اتنا بات کافی ولی لیکن بلی نے پھر اس کے بارے تعمیر کی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے وہ دیکھ رہا ہے ہم کمزوری ایمان رہے ہیں کوئی پوری طرح سمجھا دیں انہوں نے لکھا میں دریا کے کنچے پر کھڑا ہوں دیکھا تو بہت بڑا بچھو آ رہا ادھر کچھ چھپ چھپ کرتے آ رہا کچھ پیر بیٹھ گیا بچھو سوار ہو گیا کچھے نے بچھو کو دریا پار کرنا شروع کر دیا ہم نے کشتی چھوڑ دی بچو اترا دوڑا میں پیچھے دوڑ کر دیکھا تو جنگل میں اللہ کا ولی عبادت کر کے لاکھ لا خوف ہوتا ہے یار یہ تو لاکھو ہے تلاشن رکھتے ہیں کوڑ خو بر میزائل رکھتے ہیں سویا پڑھا ہے آرام سے اور کس طرح مالکوں کی حفاظت کر رہا ہے فرمائے میں سب کچھ پر حملہ کرنے والا سب نزدیک گیا بکشو نے اس کو ڈھسا بچھو کوئی دہلی تھا جو منتخب کیا گیا تھا تو سپ نے بھچھو کو ڈھستا وہ ایک دوسرے کو ڈھستے ڈھستے مر گئے ولی آرام سے سو رہا ہریانی چھوڑی بات کیونکہ جانتے تھے کہ یہ نور ایمان بندے ہیں انہوں نے پوری بات کر چھوڑی فرمایا ہوئے موت سے اور محافظ رکھنا یہ کافل کا طریقہ ہے مومن کا دل. حضرت علی گلّہ تعالیٰ کہا حضرت آپ کوئی محافظ رکھے آپ کی شہادت کی بشارت ہے آپ نے فرمایا میرا کاتل آسمان سے آئے گا بچا لوگ یعنی اجراحی السلام لارج کلاشن کو بٹھاؤ اسرائیل اسلام اپنے وقت سے پہلے آتے نہیں نہ باغ میں وہ جا پائے گی موت اسرائیل اسلام ہے اسمان سے کاطل رہے گا نشارہ ہے لاکھ بندہ تلوار لے کر بیٹھا رہے اسرائیل السلام آئے آپ کو قتل نہیں کر سکتا وہ نہ آئے اور لاکھ محافظ بیٹھا رہا اسرائیل السلام اپنے وقت پر آئے کوئی بچا نہیں سکتا تو مومن کتنی ہے بہت کا ایک دن مین ہے نیت رات آر کیوں نہیں آتی بدر فرماتا ہے موت خود ہی معاوضہ ہے بہمان ہوا کے مطلب کو موت خود اپنے وقت کا خود عبادت کرتا ہریان چھوڑا کہ فرمایا کافم کا طریقہ ہے مومنین کا طریقہ نہیں ہوا قدر اتنا معاوضہ کرنا فرمایا ایک بادشاہ تھا ہزر علیہ السلام گئے ہاں کون ڈھیل رہے دے اچھا مجھے ایک سال سے مولا دے دو آپ نے فرمایا بولا تھا اس نے سو کمرہ بنوائے سو کمرہ آپ نے کمرے میں بیٹھا ہاتھ دروارا تھا تلوار والا محاورے کھڑا کر دیا آپ سمجھنا کیوں وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو جھوٹے سے کیوں کیونکہ پہچان آ جائے کہ موت سے ڈرنے والے محافظ رکھنے والے تو کافر ہے مومیٹ آ کرمزرا سلام کل کی محلت نے آپ نے سر میں کل کی مہلت اس نے تین تین کھڑے دیا کو قتل کر دیا جائے سزا دے اسلامات کو کل کی محلت نے آپ نے سر میں محلت نہیں ہے روح کا دیکھا بات سمجھا گئی نا فوج کا والے وہ آپ رکھنے والے یہ بھائی تو ہو سکتے ہیں مومن نہیں ہو سکتے جب مومنٹ نہیں واپس بنوائے مومن ہوا ہے جو خوش سے نہیں رکھتے اور وہی ہوا ہے جو سیرام گرا کم وہ آپ دیکھ رہے تھے ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ جن جان آئیں گے چھوٹے آئیں گے تو پہلے ساتھ کو بھی کر جاتے ہیں یہ طرح جنت کی بشال کر دے آپ فرماتے کے گمراہ لوگ آ رہے ہیں جان رکھتا ہوں فرمایا چیخیں گے شور میلہ کریں گے ناطے پڑھیں گے سارا دین چھوڑ دیں درو شریف چھوڑ دیں جو ان بائیمانوں کو کہو بھائی ناطے نہ پڑھو درو شریف پڑھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہے تو اشار کی صورت میں چیخ پکار کر لمبی آواز سے نہ پڑھو جس طرح پے آپ کا اس وقت احترام تھا کہ میرے محبوب سے مخاطب ہو کر آواز نہیں کرو ورنہ تمہارے آمار چلے جائیں گے گستا کی فرمایا وہ ہار جگا ہوا تھا اب بھی موجود پھر فرمایا ہمارے اویا جو ہیں ہے یہ کون ہے نا بہت لاکھ لاکھ روپیہ تریمان جس کو دیکھو عاشق ہے دموفت کی ہے اس نے بنا ایک بندہ عبادت کرتے کرتے خواب میں دیکھا حکم ہوا تو ماں ہاتھ اس نے کہا میں کسی سے مشورہ کروں غریب کے پاس اس نے کہا کہ اور بھیجا آگے بھیجا ہے بہت کرے غریب کے پاس بھیجا اس نے کہا کہ ہاں پورا شہر میں عورت تانے بھون رہی ہے اس کے ساتھ ایک سکا سڑا بندہ بیٹھا ہے اس سے پوچھ مشورہ کر کے میں کیا گیا مانگیا تالا ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا بڑا تا تا کہیں آپ دیکھو جس کو پر موہبا اس میں تو ہے محبت میں محبت میں اتباع بغیر محبت خدا سدارپور ایمان کا دعوی جھوٹا اور بغیر فرما خدا سدارپور محبت کا دعوی جھوٹا دیا اس نے کہا حضرت آج تو, تو نے مجھے مشورہ دینے کو تھا تو ٹکڑے ٹکڑے ہوا تارا شہر کے جا بیٹھا آپ نے فرمایا دیا سب کچھ مانگنا محبت نہ مانگنا حال میرے جیسا ہو محبت ہے جس کو دیکھو آپ ہو گئے یہ اور آشک اس میں تو سنا فراہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صحابی یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرنا ہوں میں دیکھ سا بھی کیا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کو محبت وہ دیکھ صاحب بھی کیا کہہ رہا ہے تیسری دفعہ کہا فرمائش جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر تکالیف ایسے ٹوٹ کرتے ہیں جس طرح وادی میں پانی ٹوٹ پڑا جس طرح بحث کی خبریں بولنا دے گا سب گر بیس کی خبریں دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے دس صحابہ کو ہمارا فتح یہاں سے کتاب ہے شام صاحب اس سے لیتے ہیں اس میں یہ ہے جو کسی کو بحث کی خبر دے وہ جاننی مطلق ہے اس کو جاننی نہ سمجھنے والا کی جاننی ہے اور سرمایہ کے قرض کی آمد اذانے دیں گے کوہر کریں گے اونچی آوازیں گی یہ دو کی اونچی آوازیں سپیکر کوسریت اشد اللہ شد اللہ کرتے اش اللہ, اللہ اس مسجد میں بھی سب ایک بہت بڑا بزرگ لکھ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اکثر معذم جہانے جائیں کیا الزام صحیح ہو اور آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم الزام دینا اتنا بڑا ثواب ہے اگر تمہیں پتہ لگ جائے تو وہ کہے میں یہ جی دینے دے, دے, دے, دے یار وہ کہے پھر تم تاس ڈارو آپس اتنا بڑا سواؤ ہے جس کی سزا بھی بہت بڑی ہے جس طرح ساری دنیا اللہ اللہ کرتی ہے بڑے بڑے شکیروں سے میں اللہ اللہ سنا اور بھائی مانو اللہ مانا کچھ جنہیں اس مزاح سے ملا تھا وہ شکیر کہاں بن گئے اللہ اللہ کہاں ہے ایسو شو ہر ہے اللہ ہر کیا ہے اللہ اللہ مانا کچھ بھی نظر فرماتے ہیں اللہ کرو گے کوفر ہے بہت بڑا کوفر ہے تو اللہ کو نافوز کرے سیزاد کو کوئی کامل آئے تو اللہ کرو یہ طاقت لگے گی جب بھی بارکالا کا اس بات لو کرو اللہ ہو رہا کیا کرو اللہ ہو یہ بھی بول جائے اور آسانی سے بھی جلانا شروع جائے اللہ کو کہاں عادت کرنا ہو اللہ ہو بےمانوں کو اللہ اللہ ہے نا تو اللہ اور بہمانوں کہاں آیا ہے دوسرے یہ کرتے ہیں لال بنا لگ ہم یہ بھی ہے اس کو کچھ نہ کھو لا کال ہم کل کو لا الہ اور کو لا ہے. کو کھچ کر پڑھو لا ہو محمد رسول, رسول اللہ یا محمد رسول اللہ یہ ملے نا آزاد روک جاتا بیماری کو مجبور آپ بہستی کس کو سمجھتے ہیں فرمایا ایک نبی کو دوسرا نبی جس کو بشارت یہ بحث ایسے آسان نہیں ہے صحابی جس کی بھول کا دوبارہ جتنا بھائی مان کہتے ہیں ہمیں پیر بحث پیل جوتے کھا کر کو جاننے میں جائے گا تجھے بغیر مل کے بیسنے لے جائے گا صحابہ جس کی گھوڑی کا وبار ہزار ونی پہ رکھتا ہے ارے گھوڑا میرے گھر کے تھے وہ بھی ہزار ونی پہ رکھتی ہے آپ اللہ اور سلام کابل کے سائے مبارک کھینچے بیٹھے سارا گھر یار سن لگ رہا آپ بھی موجود ہیں کافی ریت ہزاروں پر کھینچ گئے ایک ساتھ آگے مجھے کافی انگاروں پر کھینچایا میری چربی سے آگ ہوتی آپ خاں جو پندرہ لاکھ لوگ ہیں رسول خاں ہو تو جواب نہیں ہوتا لیکن سویا کا کہتے ہیں رسول خان ہو سو تو وہی اتر یہ بنا بیٹھ کے سیکنس کو چلاتے ہیں سونا صحابت کو اللہ قبار کار اللہ نے مسئلے تو من کام خوب چل تھا صاحب تم خیال کرتے ہو کہ تمہیں بہت ایسے دے دوں گا اس پر لمبا جاتے کو ماسا اللہ کلاؤ میں کب لے کو ابھی تو تمہیں پہلے جیسا تکلیفیں بھی نہیں ہیں صاحب نے آج کیا سنوں اللہ کیا ہم سے بھی کسی کو زیادہ تکلیف ملی ہے آپ نے فرمایا نئے مسلمان کل نہ کرتے تھے کام بھی ہم سے ان کا ماس نہ چوڑے یہ صحابہ کام سے بت ہو رہا ہے اور بھائی ماں تیری ماں کی جنت ہے پیر آر بیش کا راستہ بتا سکتا ہے بیش کی قبر نہیں دے سکتا اب میں آپ کو کہوں گا اس کے مجھے اپنا پتھر جب تک آم مارنا بدلو حالات نہیں بدلتے لوگ کہتے ہیں نا ہم مارنا بدلے پیر ہمارے حالات بدل جائے غلط ہے پیر غلط کام کرے گا کچھ جوتے کھائے گا جو کامل پیر تھے مروجی کوئی آمال بدلنے کی دعا کرتے تھے حالات کو وقت بدلتا تھا یار بندہ میں نے پوچھا ہے مرغی کوئی چیز نہیں پہن سکتا چاندی کی چار ماسک کی اس چیچی میں پہن سکتا ہے اور کیوں یہ پہنتے ہیں اب یہ بھی کیوں ہے, ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں چلے گئے نیولا یاد کی یا رسول اللہ یہ تو میری خوراک ہے آپ نے فرمایا اب تو اس نے امان لی ہے بنا لی ہے یہ نیولا چلا گیا اب سپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت میری عادت ہے ڈھسنے کی میں آپ کو ڈھسوں آپ نے یہ چیزیں مبارک پیش کی تو ادھر بلی بیٹھی تھی بلی نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہا گستاخ تو دھس رہا ہے اس لیے بلی کا احترام ہے اسے قتل نہ کرو مارو نہ اگر بہت نقصان کرتی ہے مارو تو کپاہ کے پھلے سے مارو نقصان کرتی ہے ذبح کرو بہت نقصان کرتی ہے ورنہ کوئی نقصان کرے گھر میں رہ جائے بھی لکھا احترام اس لیے اب <سلام> اس چیچی نے عرض کی یار بولا لم تیرے ماں نے مجھے پیش کیا اور ان کو تو نہیں کیا آپ نے فرمایا اچھا ہم تمہیں چار سے کی انگوٹھی پہنا کسی نے سوال کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو عالم پیر بحث کا راستہ بتا سکتا ہے بحث کی خبر نہیں دے سکتا جو بیشت کی خبر دے امام صاحب نے فرمایا وہ مطلق جہنمی آئے یعنی اس کو جہنمی نہ سمجھنے والا بھی جہنمی ہے بس بحث کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ بھی دس صحابت اسی لیے امام ابو ہنی فرحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ساری زندگی نہ کسی کو جانمی فرمایا نہ کسی کو بہشتی سوائے اشرہ مبشرہ کے پہ جھوٹے مسلک یہ لدیث آئیے بوا سما کمل مسلمین ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا بلا تمو تو نہ اللہ و مسلم نہ نام اگر مسلمان ہو یہ نام ہم نے چوڑا برباد کوئی برل ہو گیا کوئی دیوبند ہو گیا کوئی شیا ہو گیا کوئی اہل خبیز ہو گیا کوئی ہو گیا آپ فرماتے تھے ہمارے چار سلسلے آ رہے ہیں بڑے بڑے کامل ولی گوش ہوئے ہیں فرمایا سلسلہ کسی نے نہیں بنایا چیس دیا سور ور اور نقش بندیا فرمایا قرب کیا مت نئے سلسلے نکلیں گے وہ نئے بچال ہوں گے ان سے دور رہنا آپ نے ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ کنبے حدیثی بریلوی جماعت کے لیے آپ کو کہا گیا آپ نے فرمایا سور جماعت کا میرے سامنے نام نہ لو ان کا بریلوی شہر سے تعلق آئے امام احمد رضا سے کوئی تعلق نہیں کسی بریلوی کا فرمایا ولی سے تعلق نہیں اور کسی شیعہ کا حضرت علی سے تعلق ہے ارے باؤ سلطان ولی ہے نہیں وہ کہتے ہیں صاحب تھا تو لکھیا منصیارت تھی کم نماسا ہوں وہ تو مست نہیں چھوڑتے ہم فرائض کے قریب نہیں جاتے پھر ولیوں والے ہو گئے شیعہ کا مین الدین چسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو امام حسین کو مظلوم کہتے ہیں فرمایا میرے نزدیک وہ سب سے بڑے بئیمان ہیں مظلوم اسے کہتے ہیں غور سے جننا جو کمزور ہو اور اس پر زبردستی کی جائے آآ آآ آپ نے فرمایا نہ آپ کمزور تھے نہ آپ پر زبردستی کی گئی آپ نے شہادت کو خود قبول فرمایا فرمایا اگر قبول نہ فرماتے تو لکشمیر کروڑ یزید ہوں گا نہ امام حسین شہید ہوگا آپ طاقتور <بلا> <بلا> تھے ارے شادی لینا مت آپ کے غلاموں کے غلاموں کیا مثال دے سکتے ہیں آ رہے تھے پیچھے بادشاہ آ گیا کافر پکڑنے کے لیے خلیفہ نے کہا فوج نزدیک آ گئی فرمائے دو جب نزدیک آئے آپ نے فرمایا نہ آ ہیں تو فری راست فوج سوئی پڑی آپ آ گئے یہ غلاموں کسان ہے اور بادشاہ کمزور تھے مظلوم تھے بہمان پھر فرماتے ہیں جو غریب کہتے ہیں وہ بھی بےمان ہیں یہ آپ کا شعر ہے مالک کے کونین ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ سبحان اللہ ہے بابا میں اجیر گئی تو بھائی مانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اجر گیا تو ہمیں کیسے ابات کرے گا آپ اصحاب سلاسہ کی تعریف فرماتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آپ کو کسی نے کہا آپ شیعوں سے بحث کریں فرمایا ماں شیوں سے مباہلہ کرے گا جس طرح ایک بچ مرزائی مار کر گیا اگر ایک شیعہ بچ کر جائے تو ماں کو جھوٹا سمجھا بحث نہیں کرتے کیوں شیخ الجم فرمایا ہماری دلیل حدیث قرآن ہے حدیث قرآن کو مانتے نہیں ہم کیا بحث کریں جس طرح ملا علا مراد چلے گئے دیوبند برال شیعہ شیا پر حکومت نے بحث کرائی بےمان ہو دیوبند ادھر کہتے ہیں شیعہ کافر کافر ادھر نام مراد مدع پر بحث کر رہے ہو ہوئے کافر کی کوئی نکی لے کے لکھی جاتی جب آئے کافر نہ پڑھے نہ پڑھے ماں سے نکاح کرے جو کچھ کرے اس کو کیا کہنا ہے ادھر نامراد تم کافر کہتے ہو ادھر پر فقہ پر بحث کر رہے دیکھو بےمان ملا اس لیے جب تک لوگ علم کے ہاتھ تھے شعور تھا جب علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے با یزید مستاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کئی سال علم پر ہوں کئی سال فقیر کی صحبت بیٹھا تو علم سمجھ آیا یہ نہ سمجھو کہ علم کے بغیر دین آئے گا نہیں علم کے بغیر دین نہیں آ سکتا اور فقیر کے بغیر علم سمجھ نہیں آ سکتا دونوں ضروری ہے علم کیا چیز ہے شیطان سارے اکٹھے ہوئے کسی نے کہا ہم نے قتل کرایا طلاقیں دلائیں بھائیوں کو لڑایا زنا کروائے چوری جو کچھ چپ کر کے بیٹھا رہا چھتوں شتونگڑے تھے ایک نے کہا میں دین کا علم پڑھنے جا رہا تھا اس کو میں چھڑا کر آیا دین کا علم یہ علم نہیں آئے ارے منافع اسے کہتے ہیں جس کا اندر بہر ایک نہ ہو اسے کہتے ہیں ایمان سے کہو مومن کا اندر ایک کافر کا اندر بحرے کافر کا لیبل پیشاب کا اندر پشاب مومن کا لیبل دودھ کا اندر دودھ سمجھتے ہو نا منافق کا لیبل دودھ کا اندر پشاب یہ تعلیم والے سکول والے باہر علم علم, علم, علم لکھا ہے نہیں لکھا دیواریں کالی کر رکھی ہیں وہ منافکوں اگر علم ہے تو پڑھنے والے شکر کو تم بھی عالم ان کو عالم کیوں نہیں کہتے یہ جی علم ہے تو پٹواری سارے عالمہ کہو بندے کے بیٹے بنو تم بھی آلم ہو حرام نہ کھاؤ مجھے کہتا ہے سارے علم برابر ہیں میں نے کہا یا یہ تیرا علم جو ہے نا یہ تٹی پیشاب یہودی والا نالی کا پانی حرام کھانے والا اب میں نے کہا تو اس علم کو ایسا بول چپ کر کے اٹھ لیا ہاں علم یہ بھی نہیں ہے اس لیے حدیث پاک کا جو مانا بدلے اس کا نکاح نہیں رہتا نکاح ٹوٹ جاتا ہے انہوں نے دو حدیثوں کے معنی بدلے سکول والوں نے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اولاد حرام کی القتل ہے مورتد ہو جاتا ہے حدیث پاک کا معنی نہ بدلے ایک حدیث کا معنی بدلا اشتوہ شترولی مان اس کا معنی ہے پاکی نیس بھی دنیا کی کوئی طاقت تہارت مانا سفائی نہیں کر سکتی پاکی نے سبھی ہے سفائی نے سبھی نہیں پھر بلے شاہ نے اس کا مانا کیا کوئی تن سفا ہر کوئی کرتا من صاف کریں کوئی بلے شاہ جرے من صاف تو آپ نہ دھیان کرو حسن بسری نے مومن کی تین نشانیاں لکھی ہیں فرمایا وہ بےمان ہے مومن وہ ہے تین کی بات کا اور سے سنے گا پھر ویا سچی بات قبول کرے گا فرمایا وہ منہ میں جو اپنی غلطی تسلیم کرے گا کوئی توجہ نہ توجہ کرے اسلام نہ کسی کی توجہ کا محتاج آئے نہ تائید کا محتاج بے شک آپ فرماتے تھے میں بچانوں بت ساز نہیں ساز فرماتے تھے ارے حق بے نیاز آئے کسی کی تائید اور توجہ کا محتاج جو کرے گا اپنا فائدہ ہے جو نہیں کرے گا تو پھر میں بلے شان اس کی تشریح کی پھر میں تن سفا ہر کوئی کرتا ہے من صاف کرے گا کوئی چودہ تو بس آپ لگاتا ہے نا یہ کہتے ہیں سفائی نے اس ہے تارت مانا پاکی نے اس ویمان ہے کہ بھائی مانوں نے مانا بدلا دی اس کا مرد ہو گئے بج پر کتال نکار ٹوٹ دیا اولاد حرام کی میں تن سفا ہر کوئی کرتا اور من صاف کرندہ کوئی بلے شاہ جی من صاف کریں جنت ویسے من کیے تن لیس کا مانا بدلا ایک اس کا معنی بلاؤ دوسرا نام اسی اصل ہے اترو بل علم اترو وہ آل سے سننا اطلوبو وہ علما اب ان سے پوچھو علم اور علم میں کیا فرق ہے تم تو الفلام یہاں الفلام جہاں لگتا ہے وہ معرفہ بنتا ہے علم نکرا ہے عل علم معرفہ ہے معرفہ جامع اور کامل ہوتا ہے کائنات کے لیے کامل بدلا نہ جائے نکرا جزوی اور ناقص ہوتا ہے پوری دنیا کا اٹھارہ سو نشاب ہے جزوی نہ کس جب مر دیا ہے بدل ڈالا تو بھائی مانو مار جو ہے عالم وہ ہے وہ بدلتا نہیں بدل اور رحمان و القرآن رحمان نے قرآن کا علم دیا یہ سولہ سو سال پندرہ بدلا ہے بدل دیا بدلتا نہیں جو بدل جائے وہ ناک ہوتا ہے اور نہ کس کو عالم نہیں کہتے جو جزوی ہو وہ ناقص ہوتا ہے یہ جامعہ ہے کہنات کے لیے کام ہے بدلا نہیں گیا اس لیے بئیمانو علم اور عالم میں فرق ہے تمہیں اتنا پتا نہیں جہلو تم نے حدیث کمانا اس پر فٹ کر دیا بات سمجھ آئی ہے نہیں مولانا روم صاحب نے فرمایا علم قرآن تفسیر و حدیث ہر کے بجودی خانت خبیص فرمایا علم قرآن تفسیر حدیث ہے جو اس کے سوا پڑھے گا خبیص اور بیمان بنے گا وہ بتا رہا ہوں کہ باہر تو دیواریں کالی کر رکھی ہیں پڑھنے والے کو بےمان عالم نہیں کہتے اسی لیے ان کو یہ منافق ہے ان کا بحر بزرگ لکھتا ہے بہن لکھتا ہے علوم و نور اور اندر بنتے ہیں سول کے سارے شیتانوں نے کہا کہ ہم نے ظلم کرائے قتل کرائے تلا کے دیوائی چنا کروائے چوریاں ڈاکے چپ کر کے بیٹھا رہا تو ایک بچہ علم پڑھنے جا رہا تھا وہ شیطان اس کو ٹھہرا رہا اسے کندھے پر ناچ رہا ہے ہمیں تو شاپس بھی نہیں تھی وہ شیطان تھا ادر گاہ وہ گیا ایک سو سال بعد بیٹھا تھا پڑھا ہوا نہیں تھا سوئی لیا کہتا ہے سوئ کے سراغ سے اللہ و تعالی زمین و آسمان گزار لے گا ہے سوئی چھوٹی سورا ہو بہت بڑا خدر کا مراد مرادو سو سال کی عبادت کرتا آپ بئیمان ہو گیا عبادت کرے نہ کرے اس کی قبوری اب آؤ دیکھا تو عالم بھنگ لگے گا پی رہا ہے بھنگ گیا سوئی لے کر کہتا ہے وہ یہ اللہ تبارک و بتانا اس صحیح کی رات سے یہ زمین و آسمان گزار لے گا یہی صرف ارے جتنا وہ چاہے پورا سکتا ہے لگا دیکھو نہ اپرادھو یا ان کی بن کر اقیدہ بچا دیا رہا ہے دنوں گا ایمان اپنا بچا دیا وہ سو سال کا آبد تھا منٹ میں ہم نے ایمان اس کا کہتے ایک یہ لکھتے ہیں دوسری اسی پر مثال ہے عابد بیٹھا تھا ہو گیا میں سمجھتا ہوں میں ایک اندر بیٹھا تمہیں سیر کرا وہ بندے بچا چل یہ بہتر فلاؤ تیس دیا دی آنکھوں میں دیواری دی ہوئی جا کر اس میں گندے میں پھینک مارا کہتا ہے کہ بہنس ہے آنکھیں تھی تم نے کھولنی بند کی بند کے ہم سے بو آئی دیکھا تو گندگی میں لچڑا پڑا آو آؤ میں آل بیٹھا تھا بنگ پی رہا کہتا ہے میں فرشتہ ہوں مجھے, مجھے, مجھے حکم ہوا ہے کہ اس کو شہر کرا ماں تجربہ شاید کرانے آیا میں اسے کہا دے میرے قریب ہو قریب شیطان تو جانتا تھا ان کو دکھا رہا تھا ایسے ایسے قریب گاؤں میں دو ڈنڈے مارے کہتا ہے نا وہ رات فرشتے نبیوں نبی ہوں کراتے تھے میں نبی ہوں گی رو دیکھا نام دو سو سال کو منت میں چند بھی میرا آلن جو تھا اس نے میری بات کو نہیں مانا کی ایک یہ کہ اس کے ساتھ لے رہا ہوں نے ساتھ ہے کہ آلن ایک بندہ کی چن میرا کچھ میں نظر تھا لوگ اسے لینے کے لیے آ رہے تھے خود نے کہا جاؤ لا کیوں لے آو لینٹ لے آؤ انہوں نے کام تھا تو کیا فرقے کر لین وہ کہتے ہیں اس میں آ کہتے ہیں جتنا خراب ہوتے ارے تقبیر ارے رسالہ ارے تحقیق ارے غوثیہ تو میں علماء دونوں کی پڑھنا فرق فقیر کی صحبت میں اتنا نہیں پا رہا علم کے بغیر نیچ سمجھ نہیں آتی, آتی. آتی. آتی. ناقیدہ بچہ اور فقیر کی صحبت کے بغیر علم سمجھ نہیں آتا یہ بات ہے دو دو چیزیں لام مالا. فقیر کی صحبت فقیر میں کیا سر ہے اور عالم میں کیا فرقہ گلا میں کیا فرق ہے جنہوں کو صحبت فقیر کی نہیں ہوئی چھوکرا سے محبت کی خاجہ صاحب نے ان کے نام کہا نہیں کہیں آتے یعی فرمایا سوچا نہیں کہیں کا آتا ملا مائری موڈ بے شک ملنا وہ ہے جو لوگوں کو خوشی چاہتا ہے علماء سوائے اور علماء ہاتھ وہ ہے جس کو فکیم کی صحبت ہو گئی اور وہ خدا سو کی رضا کا اس لیے تقریر کرنا بات کرنا آسان ہے یہ ملا کرے گا تبلیغ کرنا مشکل ہے تقریر بات بھی یہی ہے پہلے لوگوں کے واقعات بیان کرنا اور پہلے لوگوں کے کسے بیان کرنا تعریفیں کرنا اس سے گاؤں کو کچھ متعلق ہوتی ہے اور جو تبلیغ ہے وہ ہے برائی سے روکنا اچھائی کا حکم کرنا نچلی سطح سے لے کر دنیا کے بادشاہ تک اور معاشرے کی تنقید کرنی برائی کے شرط باطل کا تجرب کرنا کو سے مخالفت رکھنا یہ ہے تبلیغ گمال اور رسول بلا تبلیغ تو میرے رسولوں کا سیوا ہے وہ ہوتا کیا تھا قتلہ بے ہاں. قتل ہو بلا پیاح کتل ہو جاتے نہ یہ تبلیغ مشکل اوقات اور یہ سدی میں اس میں تو زبانی یاد کرنا بھی ہاتھ سات لوگ برداشت نہیں کرتے کیونکہ ایمان نہیں رہا ہے جو چیز عملی طور فرد ہے وہ بہمانوں کور کا رہرام ہے جو کال کا رحرام ہے وہ ہم نے امریکہ اور کر کرنے ہے مسلمان میرا دیا میں نہ ہوتی کا پچھو ہونی بلا پچنا کل کنڈ بنا ہیلا ساتھ ساتا ہے تین سات باندھتا ہے ہم کو سات کہتے ہیں بات سننا نہیں چاہتے अब उलमा और फकीकीर का फर्क सुनो हारू और रशीद ने अपनी बीवी को कहा कि तू मेरी बातशी से बैल हो गई दिन छुपे तक ठीक वर नब उस वक्त घंटे लगे थे तेरह सवारी गोरा खबर घंटे आठ खड़े थे दो सौ आदमी इकट्ठा हुआ और उनका तलाक में सकती امام بخاری نام اللہ علیہ سے پوچھا کیا آپ امام شافی کے بات بھی جاتے ہیں جو اہل کے اللہ کیا آپ نے فرمایا کو حدیث ہے آپ نے فرمایا کو میں سنت چاہیے تمہارا مسئلہ وہ حدیث کے باہر کہتے ہیں قرآن کے حدیث کا الفاظ وہاں حدیث مانا بات ہے حدیث جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مانا بات ہے یہ حدیث نہیں ہے قرآن کو میں جن میں نماز پڑھ رہا تھا تو آئے آئے رہے باب میں بخی اکڑکڑ سے نماز پڑھی جب بیٹھا میں نے بعد الحمد شریف نہ پڑھی یہ کہتے ہیں الحمد شریف قرآن نے اللہ نشریف قرآن نہیں تو قرآن سے جدا نہیں اور یہ سن لے جس کی تعمیل اور تفصیل ہے بلدان جیسے نماز بھی نہ پڑھے نماز بھی ہوتی اب اب کہتا کیوں میں نے کہا اللہ نے شرمائے گئے سٹور سے سننا یہ بریلوی جو ہے نا شکتی بھی راج ہے جس کی سنے چلا جائے ہر دیکھ کا چمچا اپنے فرمایا فرمایا ہم سننی ہے بریلوی کا بریلوی شہر سے کام سے نہیںیا نہ پر تو ہر دیر کا چمچا ہر طرف یہی کاٹ رہا ہے کیوں نہ موروی نے بخشوا دیا ہے نا یہ عمل کی کوئی دلو چہل جما سب دل کمار کوئی فخر کماوے کافر کافی بغیر فقیر نہیں اور بغیر فقیر کے سمجھ یہ تو بات اپنے سولی اس نے کہا کہ میری بات سیٹ سے پہل ہو گئی دن سیٹ تک چلا نہ ہو اب لو سواری تھوڑے تھے بارہ گھنٹے لگتے تھے آٹھ گھنٹے کھڑے دو سوال اکٹھا ہوا ان کا تلا یہ جا سکتی فوالکا. فوالکا. جا دو سوال اس وقت کا بلو بلو بلو بلو بلو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمانہ کے قریب کو اس وقت کیا ایک آدھ کروڑ مہیلاؤں کی ڈیوٹی سے ہی ملتی ہوں یہی سرمایہ فکرہ ہے جو ڈھونڈ رہا ہے اس لیے آپ فرماتے تھے ہمارے اور دین کو سروں کے تانے اتنا فائدے دینے والا کام تھا کر رہے وہ جو کسی بلی سے ثابت تھا ہو نہیں کرے یہ سلوم میں جس لگاتے ہیں آج کا پرو دین ہمارا اتنے ہے خاص نہیں ہے اس کو سور کر سکتا ہے بے سورا نہیں کر سکتا ہے اشار کی میں حرام چاہی پڑھنا حرام ہے چاہر کا ناد پڑھنا بھی حرام اور چاہر کی ناد پڑھنا بھی حرام ہے جس طرح پچاس پچاس ہزار ناخو کو اور مولوی کو بدل کچھ نہیں دے گا علم نکل گیا ہے جماعت سے دیوبند مسجد بنائے گا عالم کو مالک بنا لے گا برال مسجد بنائے گا عالم کو غلام بنا تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار کو پچاس ہزار وصول سارے دن کرتے سارے دن میں بعد میں شناخت نہ پڑھے عورتوں حرام اس پر لوگ اس پر آشے ہو جائیں گے دونوں کو بری عادت پڑ جائے جائے لوگ چھوٹے چھوٹے لوگ ان پر آشے ہو جاتے ہیں اور سر کے آشے کہیں تعریفیں اللہ کے اوریا کتاب میں دیکھو کتابیں ہیں نا بڑی بڑی ایک صفحے پر اللہ کی تعریف اشار کی صورت میں اور ایک صفحے پر ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم باقی سارا دن اگر آپ سے محبت ہے تو اشار کی صورت میں بے سورج سے بھی سن لے بھائی مان یہ سر سے محبت ہے یا پیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کا واسطہ ہے اور برل جہل ہے اس کو کہنا کامیاب پر ہر نیک کا چنچا جو کہہ گئے ہیں آپ نہ شیا نہ چند پر دور کی بتم کرنا چماتے شیعہ کا کسی الحض علی سے تعلق کی اور برل کا کسی بلی سے تعلق بہت سلطان فرماتے ہیں ہم شاید کا جو لکھیا ہم چاہتی کم نماسا ہوتا تو برل کو کہتا ہے کوشن کو پوچھا نہیں جائے گا کربا خود بھی جانتا ہوں اس مارکے کا جس مارکے کا ہوں گا علمائے فکر ہو کی فخر ہے نسی ہو گلی علما جو آئے اور فقر ہے میں آپ جو خود ڈھونڈ رہا رہ ہے فقیر سے تجو جانتا ہے جانچ تعالی نے فقیر سے رستا پوچھا پھر سونے پر سوال اس وقت کے کروڑ آج ملا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی دوسری بار آخری من میں نگاہ پڑ گئی کبھی دوسری بار نہ پڑی تھی روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کرنا فرمایا ابو حنیفہ پر روکنا تو میرے زمانے سے کچھ دور ہو گیا اس لیے دوسری دفعہ نگاہ پڑ وہ آپ کے زمانوں کے دس قریب تھے کروڑوں ملا ملا ان کی سجی دن ہیں اب وہ اکٹھے ہو ان کا طلاق ہے کوئی ماں رحمت اللہ نے وہ پوچھا کہ پاس کیوں جاتے ہو فرمایا ہم سارے اچھا وہ بات کیا بیان کر رہا تھا چلو پڑھویا شریف نہ پڑھا تو بڑھ کے ترقی اس میں جو تبلید ہے اللہ نے فرمایا سیدھا راستہ ہوں گا میرے انعام والے لوگ راستہ میں نے کہا بس اتنا ساتھی رہے سرابر مستقل ہوتی اللہ کو کیا بتاتا ہے اللہ رب العالمین تو نہیں ہونا والے سیدھے رابر ہے ہونے والا راستہ یہ اللہ نے ہمیں بتایا سیدھا راستہ دین اسلام کے کام ہے اللہ نے بولا ہے میرے انعام والے جس طرح کریں اسی طرح کرو وہ دین اسلام پر سارے کام سچے ان کے سیدھے ہیں تو میں نے کہا جیسے کہ نہیں سکتے میں نے اب سوال کر دیا آپ پر دیا کہ راستہ حدیث قرآن والا سیدھا ہے شاید میں سمجھا حدیث قرآن کے باہر کوئی حدیث قرآن کے باہر کوئی راستہ نہیں راستہ وہی سیدھا ہے اب میں نے اس پر سوال کیا تو بتا اللہ تمہارے تعالیٰ نے کیوں فرمایا وہ انعام والے لوگ والا راستہ مانگو جس طرح وہ کریں یہ کیوں نہیں فرمایا اس سے حدیث قرآن والا راستہ مانگو جب کہ راستہ حدیث قرآن والا سیدھا شاید تم کہ حدیث قرآن کے بارے سے جو کاموش ہو گیا ایمان سے تو میں نے کہا بہان اس وقت یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میرا حدیث قرآن ہر بندہ سمجھ سکتا میرے انعام والے لوگوں نے سمجھائے جس طرح وہ کرے طرح کروٹ کر بات کیا انعام اللہ علیہ اللہ نبی صدیق شہید ولیم یہ سیدھے آپ نے جس طرح وہ کرے سیتا کرو کام ہو پکوڑے تالنا گرو نے اوٹا کی تعریف تلنے والا بھی بزرگ کے والا بھی بزرگ ڈال دیا دو پکوڑے توڑ کے اس نے کہا یہ کالا لیتا توانے نہیں چلو کہا, پرانے نے تو بھی عجیب ہے مجھے پتا ہے ایک دن یہ حضور صلی اللہ علیہ کے زمانہ بس کے قریب بنے ہیں آمد. یہ ایک دن بعد میں بنے ہیں بنائے بھی معنی ہے جس کا کل بنے آج ہی اور اتمام شامل کے بات کریں کہ دو سو آدمی نے کہا کہ خلا تھا دن ایک گھنٹہ کھڑا تھا آپ نے فرمایا میری مسجد میں بیٹھ کر جلد جلد مسجد میں بیٹھ دن دل فرمایا جا تیرا نکاح باہر ہے اس نے جا کر پھیلا کوئی بات نہیں خیراتے خوشی سامنے کہاں پھینک ہے کہا بال آئے خلاق ہو گئی اس کے ذہن کو کچھ ہو گئی وہ تیرا نکاح کیسے کے پاس جاؤ آپ نے فرمایا ہارون رشید مسجد میں تیری بات اللہ کی بات اور, اور, اور یہ ایسی بات قبضہ نہیں کر سکتا دنیا کی ساری باتیں اس مسجد کی ایک پر بھی ہم قبضہ نہیں کر سکتے کا اثرات آسمان تھا یہ مسلمان جس طرح میم رشید نے کہا ایک آدمی تو تم میری بادشاہ سے پیر ہو گیا ایک مہینے کے لیے وہ کر پریشان تھا جان آپ بیٹھ جائیں مسجد میں سروس دیں وہ بیٹھا تشکری لاتے تھے دیکھ ریکھ کرو تمام علماء سے پوچھا انہوں نے کہا وہ مسجد میں چلا دیا خود کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا وہ اللہ کی بادشاہی اور اللہ کی زمین کے یہاں پہ وہاں پہاں سے صرف نہیں ہے بات سن ہم کتنا بڑے بہمان ہیں اور ہمارے اس کتنا سور بڑے بہمان ہیں جنہوں نے خدا کے گھر کہتے وہاں جیسے سینکڑے میں صدی گرا ان کو موڑتے دے رہے ہو پھر میں نشان سے فرماتے تھے ایک بندہ گیا یا آدرت میرا بھائی اٹھ رہا ہے تو آما جیت جائے آپ نے فرمایا میں دعا کرتا تب وہ ہاتھ جائے یاد آدرت فرمایا وہ جو جیتے ماں کی طرف سے لالچ پاؤ اور جو ہارے اسے گزار جاننا کیوں فرمایا وہ جیت دیا وہ ظلم کرے گا صبح لے کا جو ہار دیا ظلم سے تو بات چیت ہوتا رستے وال فرمایا بہمانو ووٹ نہ دیا کرو سال کے رستے سے کا اٹھائے گا چاہنا میں جائے گا ظلم بھوک جا. کریں گے عیاشیا بو کریں گے بھائی مانو چاہاننا جاؤ جو ظلم کریں گے ووٹیں دینے والوں دی. کے خاتمے لکھا جائے اور جو بئیمان جمہوریت کو جج سمجھتے ہیں وہ ابو جہاز کیا ہوتا ہے کیونکہ ابو جہاز نے دعوی کیا تھا اچھا رہنا پڑا میری نصیب دیا جس طرح بئیمان بول دیتے ہیں جمہوریت غیر سیاسی ہو بائیمانو تو غیر جمہوری نہیں جو غیر سیاسی کہاں ہے چاہے لوگ کیوں کا کو برباد کیا آپ برباد ہو کے ساتھ کتنے تھے اور حضور صلی اللہ وسلم کے ساتھ جو جمہوریت کو سے کا ہے وہ تو اس نے ابو جہاز کو آپ نے کثرت کو تسلیم کیا کلو پھر تھی ابو جہاں کا بھائی مانو ووٹ نہ دیے لانا جمہور کے سیاست کے نام کہا جدا ہوتی ہے سیاست نہ تو رہ جاتی ہے یہ بےمان غیر سیاسی آج کا وہ بےمان ہو تو غیر جمعی نہیں غیر سیاسی کا اور جو تعلیم کا یہ تو سیاسی ہے پھر یہ بھی نہ کرو چاہے لوگ چاہے لوگوں کو غیر نیم کیا معامل بن گیا نہ جو تیرویں صدی میں فکرا بیٹھے ہوئے تھے تیروی صدی میں حق ہاں چلنے پر بھی اجازت تھی اور حق ہاں کہنے پر بھی اجازت تھی تیرہویں سدی میں حرام حلال تھا چودہ سدی میں حرام حلال ختم ہو گیا جین نہ جین ختم ہو گیا لیکن کہنے کی اجازت یہ صدی یہ ہے کہ یہ نہ چلنے کی اجازت ہے نہ ہک کہنے کی جانب بےمان برداشت نہیں کرتا حق کو برداشت کرتا کتنا سیدھی بات ہے کہ بائی مانو لوگ دیکھو یا شکرجو کو عالم کہو یار کوئی یہ بات میں اس میں فرق ہے کوئی یہ منتے کا فلسفہ ہے اگر یہ علم ہے تو شکر کو کہو عالم نہ بندے کے بیٹے بنو حرام نہ کہو یا بھائی مانو اسے علم یم نہ کرو سیدھی بات کی ہی مانیں گے بھائی اب فقیر تقبیر بنورانی کا بلا تھا جمہوریت کو تسلیم کر دیا نہیں کر دیا علی پور کیا میں نے جمہوریت کے خلاف تقریب کی یہ اللہ نا یہ ابو جہل والی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا کلی میں شکر اور بھائی مانو بندے شکر گلاب تھو لے اس لیے تیرے ماں بھی ماضا تو لے تو اکثر نہ میں نے کہا قرآن نہ پڑھو قرآن کا تو وہ بھی منکر ہے سیدھی بات تو جلوس نکال آئے کہ جواب دے جائے شام تک یہاں سے اپنے سامان اٹھا کر یہاں سے چلا گیا یہ ہمارے قیدی لانت نے تو انہوں نے کہا یاد جب میں نے کہا قرآن کیا پوچھا قرآن کا وہ بھی ان کے رہ گئے سیدھی بات سارے تھرے تھوڑے تھے بڑے جوش میں نے کہا یار نورانی اور کاغنی کی جمہوریت میں حیثیت بتاؤں کہتے ہیں ہاں کتنا کہتے ہیں بہت بڑی میں نے یاد مجھ سے بھی پوچھو نا کہتے ہیں میں ایک طرف نورانی ووٹ لگائے کتنے ووٹ کہتے ہیں دو اپنے نے دو ہوتے تین تو نہیں ہوتے دو. تو بھی تو کہے دو ہوتے ہیں دو نا تین ہوتے, دو ہوتے. دو. 40 -40 ہیں میں نے کہا اس دو کنجریاں مار دے جو چالیس چالیس سال چکرے پر بیٹھے ہیں برابر تین کنجریاں ہوئی تمہارا نورانی کیا کار بھی کیا تمہارا نورانی دو کنجریوں کی مار اب ہوش نہ ہو مجھے جواب دینے کا ایک بندہ بولا یہ کون برانیہ اور کنجنی کو برابر کہتا ہے جی ندار تھا بڑا جلوس کا ہے میرا مخالف لیکن اللہ نے اس وقت اس کو ہاتھ کہتا ہے تکاس نہ کر وہ کہتا ہے ووٹ برابر ہے کیا ووٹ برابر نہیں تو ایک بار سے جیسا جلوس ہے ویسے واپس یہ ہے اب دو سو عالم نے مریض کو باند دیا امام شاہ نے علاج کر دیا مانے بات اور کمرے پر چل رہی ہے پوری ہو گئی یہ پوڑیاں ہوتی ہیں کمرے میں تو مرتا کیا انہوں نے کہا اوپر والے پہلو کر پہلے کو تلاقے نیچے والے پہلو کر پہلے بیٹھ گئی وہاں سے پوچھا انہوں نے کہا تلاق ہے کیونکہ جا بیٹھی رہی جب انہیں دونوں طرف انہوں نے پابندی لگائی ہے جا چلے گی یا اتنے ہو جائے گی یا رہے لگے مختصر وہ امام ابو ابوانی فرحمت اللہ نہیں فقیر کے پاس چلے گئے آپ نے کیا فرمایا کیا ایسا کرو سے لگتی کسی نہیں پنتا نہ ان فوٹو پر پیٹ جائے گا کیا فکرتا ایک اور کافر نے یہاں جنوں پہنی اوپر تین قمیض پہنے چادر روڑی کیا علماء کے پاس اتنا کوئی فراست علمو اس کا معنی بتاؤ انہوں نے کہا مانا اس کا ہے ڈرو مومن کی فراست سے وہ اللہ کے دور سے دیکھو مانا آآ بھی یہی ہے اس کافر نے کہا یہ مانا مجھے بھی آتا ہے کوئی ایسا مانا بتاؤ جو میری دل میں جگہ کر جائے ان کا مانا تو یہی ہے جا رہا تھا کسی نے کہا فقیر بیٹھا ہے اس کو سوال کر کا فقیر کا اور علم ہے انہوں نے اس نے کہا جا تو صحیح وقت سر اس نے فقیر کو سوال کیا کہ کی فراستنی نے نور اللہ آپ نے فرمایا کافر یہ چادر اتار دے تین قمیض اتار دے اندر تو ہم نے کفر کا جنو پہنا یہ اتار دے اس کا معنی یہ ہے سبحان اللہ سمجھا گئی فقیر اور ملا کا فرق میں میلاد پاک کی جو آیت بنی ہے اس کا معنی بھی سمجھاؤں گا دادے پاک کی وسیعت یہ مدد کو شر کہتے ہیں نہیں تو قرآن کے خلاف خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بات عام ولا و تکوا تم ایک دوسرے کی مدد کرو پرہیز گاری پر اور اچھائی پر تو مدد تو ایسا ایسے واجب ہے ان سورت محمد ان اللہ ین سر کم تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا کتنی بڑی بات ہے کل الحمد للہ اللہ یتف والد ہوں غلام یا کل شریق ان فل ملک کے غلم یا کل ولیوں میں نے دقبیرو تقبیرا ارے اللہ کو تو کمزوری نہیں تو اس کو کیون مدد کرے اس کا مطلب یہی ہے کہ دو دین کی مدد کرو مساطین یتیم غریبوں کی مدد کرو یہ میری مدد اللہ تعالیٰ تو مدد کا حکم فرماتا ہے بلکہ واجب ہے مدد امبیا جو وعدہ لیا وعدہ تھا ساکھ میں وہ کیا تھا وہ یہی تھا کہ آئے نبیوں میرا محبوب آئے لگ تو منہی والا تن ارے میرے محبوب کی مدد کرنا اور میرے محبوب سے ایمان بھی لانا میں نے ایک دیوبند سے کیا ان تن اللہ یان سور کو پڑھا یانسور کو تم اللہ کی مدد کرو کہتا ہے یہ آیت میرے دماغ میں بھی کھٹکتی تھی میں نے کہا پھر مانتے کیوں بھائی مانو باتیں بہت ہیں یہ بریلوی کبھی توحید ارے نبی آئے توحید سمجھانے رسالا توحید سمجھانے آئی ہے اس لیے ہم رسالہ سے ایمان لائیں گے تو توحید سے لائیں گے توحید بریلوی بیان نہیں کرے گا لا الہ الا اللہ یہ توحید میں کمانتا محمد الرسول اللہ یہ رسالت بریلوی توحید نہیں بیان کرے گا جو بند مقام رسالت نہیں تسلیم اہل سنت توحید کو اپنی شان کے مطابق مانتے ہیں اور رسالت کو اپنے مقام کے مطابق مانتے ہیں ایک بریلوی عالم کہہ رہا تھا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا شریف آئے اس طرح اللہ بھی لا شریک ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل بے مثال آئے اللہ بھی بے صلب مثال ہے اسی طرح اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے مسلب مثال ہے میں نے کہا تو, تو مشرق ہو گیا وہ کیا کریل بھی تھا وہ کہتا ہے کیسے پتا میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا توریف کا مسئلہ کیونکہ ملا نے یہ دو باتیں تو بتائی نہیں میں رہتا اور توریف تو اس لیے پردہ واجب ہے حکم فرض کر رکھتا ہے کسی کے ذہن میں نہیں ہے جو پردہ بھی جب بولا نے بتایا ہی نہیں کون کرنا سی نہیں تھا بات کہتے ہیں پردہ فرض ہے لیکن واجب میں کسی کا اختلاف نہیں ہے لیکن جو واجب لکھتے ہیں وہ بنواتے ہیں پردہ واجب ہے حکم فرض کر رکھتا ہے سننا ہے حکم واجب کرولا نے بتایا ہونا بھائی ماننے تھی خود بتا نہیں میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ علام کون میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں بنتے تھے محمد اب اللہ رسول میلاد مناتے تھے ذات تھا اب بھی ذات کا ملاد ہے رسالت کا ملاد رسالت کا ملاد آ صلاح اللہ رسول اللہ ندا پر میرے محبوب کی شان اس میں ہے کہ حکم اس کا مانو دا. نبی آتا اس لیے اس لیے جو بائیمان کہتے ہیں سرکار یہ آمد مرحاب جو کہتے ہیں آمد رسول مرحبا یہ پرلے درجے کے بئیمان اور منافق ہیں جو کہتے ہیں مقصود رسول مقصود رسول آمد مرابر مقصود رسالت مرحلہ آمد مقصود رسالت مرحبا ارے تھبرا گئے ہو ہم چولوں سے بن کر ہیں ہم کوئی مقصد لے جاتے ہیں اگلا ہمارا مقصد نہ مانے جو کام جاتے ہیں وہ نہ مانے وہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں کہ چاہے ہمیں مونی کا چاہے ہمارے آنے کا جتنا یہ چولو سے بن کر سردار جہان کا بھائی مان تو کہناب کا بادشاہ آیا وہ آیا کیوں آیا کب جو کہاں کون سا کام لے آیا وہ یوں ہی آیا کوئی مقصد لے آیا وہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ آپ فرماتے تھے ملا دے ملا پھنسا دے دیدرت کیوں فرمایا ملا ملاد کرے گا سارے دین کو چھٹی دے کر ملا کا ملاد عام جا ہو جائے گا ولی کا ملاد نہیں ہوگا یادرت ملا کا ملاد ملن کا ملا دیں دین کو چھوڑ کر کو برباد کر نفس و شیطان کو شاد کر جیب میری آباد کر پھر ملا دیا گھر گھر ہو جائے یا حضرت ولی کا ملا دین کو چھوڑنا دین کو آباد کر نفس و شیطان کو شادنا نفس و شیطان سے جہاد کر جیب میری آباد نہ رسول خدا کو شاد کر پھر ملاد فرمائیے نہیں رہی وہی ملا کا ملاد ہے کون سی بات میں کر رہا ہوں ہاں توحید تو میں نے کہا وما محمد اللہ رسول محمد رسول اللہ و کفاب اللہ شہیدہ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس میں ذات سے نہیں پکارا اس میں صفت سے پکارا یا یو نبی یا یو رسول محمد کیونکہ ذات کا ملاد کافر بھی مناتے تھے خوشیاں جب آپ نے رسالت کا اعلان فرمایا پھر اکیلے ہو گئے وہی جو خوشیاں مناتے تھے ساد کمین کہتے تھے فیصلے کرواتے تھے وہی مخالف ہو گئے رسالت آپ بھی بولنا ذات کا ملاج منا رہا ہے رسالت کا میلاد نہیں منا رہا رسالت آپ کام سے تھا کہتا ہے ہاں ہاں میں نے کہا حضرت مو علیہ السلام ہے چپ کیوں میں نے کہا وہ رسول نہیں ہے ارے حضرت السلام رسول نہیں ہے 313 سو تیرہ رسول ہے کو بہن آدمی میں رسول ہے ہم کسی رسول کے ماننے میں فرق نہیں کرتے سب کو مانتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہمارا رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام سے بھی سب سے لیکن رسول وہ بھی تو ہیں ان کو بھی ماننا شان میں کم میں نے کہا تو نے کہا جس طرح اللہ اللہ شریف ہے بے مثل بے مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول شان میں آلہ اور رسول بھی ہیں شان میں کم رسول تو ہیں شان میں کم رسول تو ہیں اب تیری بات تک پکے گی مجھے کوئی محبوب دکھا جو شان میں کم ہو ہو بحبو ارے ہے کوئی پھر مثال کیسے پکتی ایسے موقع اللہ تبارک تعلام اپنی ذات میں بھی واطا الا شریف ہے صفات میں بھی واطا الا شریف ہے کیونکہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ وہ ازلی ہے ابدی ہے اس کی نہ شروع ہے نہ انتہا وہ لا صورت لا مورت، لا مکان جیسے جاہل کہتے ہیں وہ ہم اکیلوں سے دکھاتے ہیں ایسے بہمان علیہ السلام کو لنترا نہیں ہو رہا ہے تو نہیں دیکھ سکتا آج کل کے پیل ہیں بہت سلطان والے وہ کہتے ہیں ہم تمہیں آنکھوں سے دکھاتے ہیں گمراہ جو یہ دعا مانگے یار ملا نبین اپنا دیدار جیسے آنکھوں سے دکھا کافر ہو جائے گا یہ سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا میں نہ ہاں دل سے ان کا ہونے کا یقین اللہ کے وادت الوجود کا مطلب بھی یہی ہے جو کہتے ہیں سب خدا ہے نعود اللہ وادت الوجود کا مطلب ہے ایک خدا اللہ اور دوسرا کن اس کی صفت کو نہ جائے کچھ بھی رہے گا تو وہی ہو گیا ہما اس کا منع بھی یہی ہے بات کرتے ہیں ہم ہمارا سب خدا نو اللہ ہم اس کو منع ایک وہ ہے دوسری اس کی صفت خن ہے کون نہ جائے کوئی چیز نہیں اب جو بند مقام نشانہ کرے گا کہے گا کچھ نہیں دیتا اللہ متعلق خالہ فرماتا ہے قرآن وجیب میں ہاتھ بیٹھا ہوگا آتا اللہ رسول ازلا اللہ ہوئے میں نے کہ کیا پھر رسول نے کہ کیا میں نے دیا پھر رسول نے دیا ارے مدد طاقت کی موقع جائے مدد کیا ہے تلاؤ میں مدد کر سکتا ہے مادی کسم مدد کے چار ہے جسمانی افرادی مالی سیاسی روحانیت تو آلہ تھی یہ چار چارج اور طاقت کا ماہا سونا ہے حکم آخری چیز کیا ہے حکم غور سے سننا جتنا سپاہی خندان کا حکم مانا جائے گا سپاہی کا نہیں مانا جائے گا مانا جائے گا ڈی ایچ پی جتنا طاقت بڑھتی جائے گی اصل چین حکم ہے مدد طاقت کی مواد ہے طاقت جو ہے وہ حکم کی محتاج ہے مفاد حکم تو بہ اللہ نے حکم میں معبوب کو جگا نہیں کیا وہ میں یہ رسول افقدہ اللہ جس نے میرے معبوب کا حکم مانا میرا بن کا حکم اللہ کا معبول کی طاقت اللہ کی کا معبوب کا دینا آتا میں نے دیا میں رسول اگلا ہو اسی طرح صحابی کو حاتم تھائی نے کہا تمہارے آخا مولک اب ایک دروازہ ہے وہ ایک دروازے سے دیتا ہے ہمارے بادشاہ کا حاتم تھائی کہ تو چار دروازے تھے شاید میں ایک سے لیتا دوسرے چاروں سے وہ دیتا تھا یہ تو ایک ہے آگے صحابی تھا تو کہاو بھائی مان تمہارا بادشاہ جس کو دیتا تھا اس کو ضرورت رہ جاتی وہ کام دیتا تھا پھر دوسرے سے آتا پھر تیسرے چوتھے سے اسے ضرورت ہمارا مولا ایک دروازے سے دیتا ہے اسے ضرورت ہی نہیں رہتی اکداب آتا ہوں گا یہ بےمان کہیں گے اس لیے دیوبند مقام رسالت کی تسلیم کرے گا اور بریلی جو ہے وہ توحید تبھی بھی ہم سمجھا بھی توحید ہم رسول توحید سمجھانے کے لیے آئے ہیں لا الہ اللہ یہ توحید ہے, ہے سمجھ آئیے نہیں آئی میں اب میں آپ کو داندے پاک کی بخشیت سناتا ہوں اگر رتناکان سرام نے فرمایا یہ چار مسیطیں ہیں میری اولاد کو کرتے جانا جی صلی وسلم تھکے تو نہیں ہو جانے فرمایا دنیا میں اطمینان نہیں کرنا دنیا دارل میں کرا جس طرح لکھ دیتے ہیں کبروں پر یہ آخری نام کا منوج رام گاندھی یہی کبر دورہ کے کڑو میں گڑھا اور یہی کبر بحث کے آخری آرام کا ہماری بحث ہے یہ <صفيق> آخری رام گاندھی یہ آل میں بند نہ آل میں حشر ہوگا پھر آل میں اکبا ہوگا ملا بئیمان کہہ رہا ہے کو دیکھو بے گو گمراہ کرنا کہ بہو سلطان نے فرمایا نال شفات سرور آلم چھٹ سی آلم سارا یہ ملا بال رہا ہے با سلطان کشی دی ہے وہ بئیمان تم اسے سمجھا ہے؟ ارے شفات دو ہے کوبرا ایک سو گرا کوبرا شفا سب کے لیے ہے حشر کا میدان ہوگا سورج نزدیک آ جائے گا یہ پہلا آسمان ہوا کی طرح جاؤ پانچ سو سال کا رستہ ہے اتنا پھر موٹا ہے دوسرا آسمان اس کی کا اونچائی اور موٹائی لاؤ اتنا وہ اونچا ہے پھر وہ اتنا موٹا اسی طرح گرتے جاؤ چوتھے آسمان پر ارب امیل اوپر یہ سورج کھڑا ہے اس کے اٹھارہ آنکھیں ایسے کھلی ہوئی ایک آنکھ ہے ارٹ ایسے اوپر سے دیکھتے ہو کہ جب اوپر ہوتا ہے گرمی کی موسم کیا حال ہوتا ہے اللہ یہ کہتے ہیں تانبے کی زمین تانبے کی زمین نہیں ہوگی یہ سورج میں بھی برابر آ جائے گا اور اٹھارہ آنکھیں کھل جائیں گی تو زمین اس کی تپس سے تانبا ہنگارہ بن جائے گا ہر بندے کو پسینا ہو اپنے برا کے موافع کو ڈوبا ہو کا شرطمتا نبی نفس و نفسی کریں تو ساری افتیں بمائے ہم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی جو آپ نے فرمایا سارا عالم چوٹ سی وہ اس شفات کا ہے اب بہمان بلا نے سب کو گمراہ کر دیا کہ کافر بھی چوٹ جائے گی سب چوٹ جائے گا حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج میرا کوئی بس نہیں چلے میرے بیٹے دوم علیہ السلام شیس علیہ تریس ی طرح چلتے چلتے چلتے چلتے گھومتے ساری امبیا بھی سارے حضرت اللہ علیہ وسلم کے در پر آئیں گے آپ فرمائیں گے اب میرے بس کی بات بھی نہیں آج صرف ایک دروازہ ہے میں محبوب رب رکھا جی میں کہتا ہوں میں نام اس وقت تم جانا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جائے کہنے جاؤ کے کھڑے جا جائے کیوں تو چلو کہ کے گیا ہوگا سبحان اللہ سارے حضرت آدم سے لے کر گوبائم گیا اپنے محبوب کی شان رکھ دکھائے گا سارے چل کر محبوب کے پاس آئے. سبحان اللہ آپ سیدھے بھی گری جو کریں گے وہ آداب ہٹ جائیں تو اس لیے شفاف کے نام کا ہے کہ سارا ملہ نے ایسے نام مراد کہہ دیا قوم کا بیڑا گرچ کر دیا تو آپ نے فرمایا دنیا میں اطمینان نہیں کرنا یہ تعلق بے کر دوسرا فرمایا جس بات میں تیل کھٹ کھٹ کرے نفے نقصان پر پوری طرح مطمئن نہ ہو وہ کام نہیں کرنا تیسرا فرمایا کوئی کام کرو دوست آپ خود سے مشورہ دارو چوتھا فرمایا اور اس کا کہنا نہیں مانا ملا معاملات نے یہ نہ وہ اپنے نام لفکاو گے اپنا ہاتھ مانگے اس میں نہیں معاملات میں فرمایا اس کا کہنا نہیں مانا اب مشورے کہتے ہیں سو خالد جنگ ولید جنگ پر ہے یہ بیٹھے ہیں اس طرف درمیان میں ٹیلا ہے کافی وہاں بیٹھے ہیں فوج اب کافک نے ایک چیف بھیجا جس سالات نے کہ خالد جنگ ولید کو جا کے قید کہ تو تیلے کے درمیان میں ایک سپاہی لے آ میں بھی ایک سپاہی لے آؤں گا میرے چند سوال آتا ہے جواب دے جو بتا ہم مان جائیں گے ہم نے پھر بیٹھی وہ <تصفح> خوشیاں میں نہ منہ نہ منہ نمونہ کیا کیا دس آدمی تلوار لے کر ٹیلے کے پیچھے چڑا ہوئے انہیں پتہ تھا جا کر ضرور وہ وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں چاہے جا جان بھی چلی جائے تو آئے گا ضرور کہا جب وہ آئے میں آواز گم گما کر قتل کرتے تھے اب صحابہ کا معمول تھا مشورہ کرتے تھے خالد ولید نے بلایا مجاہدین کو مشورہ کیا ایک مجاہد بھی بولنا تھا وہ اٹھ کر کھڑا ہوا وہ کہتا کہ نے ہمیں اس جگہ سا مہینہ کرنے دیکھے جائیں اب سلوان تلوار لے کر صاف چل کر دیکھا تو دس بندے تلوارے لے کر نیت کر رہے ہیں تو سارا ماج رہی سمیں گے انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور آپ نے دس جات مشورے کیے <تصفح> <کیا تصفح> ویسے دادے کی بات لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کمزور ہے جب تک کوئی مشورہ نہ دو ہم کمزور میں بات ہی کافی ہے ہمارے دادا نے کہا آپس میں مشورہ کرو بس, بس کافی ہے تو وہ ساری رات خوشیاں مناتے رہے کہ خالد بن ولید نے ہمارے بڑوں کو مارا ہے ہم اس سے بدلہ لے لیں گے بس فوج کمزور ہو جائے وہ گاتے رہے ناچتے رہے پھر گاتے ناچتے سپاہی کو لے آیا سپا سال آ رہا اس کے ذہن میں تھا میرے بندے سوئے پڑے ہیں اب خالد مین وجید قتل ہو گیا اسے کیا بتا کہ کیا ہو گیا وہ جو آیا اس نے آواز تھی تو مسلمان دس لوگ سوئے پڑے تھے उन्होंने आकर उसको कतल कर दिया अब औरत का कहना मानने के क्या नुकसान है एक बत्ता था आयुर्वेद का दोस्त यजीद ने कहा हां वो छत पर सोया हुआ है वो बीबी कहटे में ऊपर चलांग लगा हूं توبا توفا نہ لگانا ٹانگ ٹوٹ جائے گی اس نے اچھا نام لگا لیکن دانتے جنہوں نے کہا ہے کہ اس کا مشورہ لے کر انگ کرو بھائی تو مشورے میں عورت بھی ہے گوئی میں تو اور مشورے میں برابر بڑی اس نے چھلانک لگائی ٹانگ ٹوٹ پڑی عورتوں نے کہا دیکھ میرا کہنا نہیں مانا اب نتیجہ مجھے مل گیا اس نے کہا دانتے کی بات ہے یہ انجام ہی بتائے وقت بتائے مجھے ہو رہا ہے مجھے یہ یقین میں نے اپنے دادے کی بات مانگی تو جزید اس نے کہا وہ اہل بیت کا دوست تھا جزید نے سپاہی بھیجے کو اس کو لے نہ آئے تو اس کو قتل کر دینا اگر اس کو لے آئے آگے اس کی تلوار ایل بیگ پر نہ چلائے تو پیچھے پکتی چلا کر اس کو مار دے کو بھی کرے آپ ایسے گئے ہاتھوں سے چل کر انہوں نے کہا بھی یہ نہیں برا ہو رہا ہے کیوں جگہ میری جٹانگیں ٹوٹ انہوں نے دیکھا گئے انہوں کہ نے کہا اس کی پٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں اس نے بیوی بی کو کہا دیکھ تیرا کہنا مانا یا آج میں قتل کتالوں جاتا یا اہل پیگ کے قاتلوں میں گنا چاہتا دو سے ایک بات ہوگی میں پیدا ہو گئی عورت کا مشورہ نیمہ باقی میں تقریبوں میں لوگوں کو اگر ہم یہ واقعات نہ سنائے نہ لوگ کہتے ہیں ان کو کچھ آتا ہے واقعات میرے پاس بہت ہے فارض ہے سناؤں نہ ختم نہ ہو لیکن تبلیغ میں یہ نہیں ہے تبلیغ میں آئے باطل کو چوٹ لگانا آپ تین باتیں میں آخری کروں گا ایک تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم انگریزوں کے خلاف ہو پھر اس کی چیز کیوں استعمال کرتے ہو یہ کرتے ہیں سوال اس کا جواب سن لو پھر میں تمہیں وہ باتیں بھی دو بتاؤں گا جو میں تقریر میں اہم سمجھتا ہوں اس وقت کی ضرورت ہے کیونکہ جو بیماری ہے ساری دنیا میں بیماری جو ہوتی ہے ٹیکا وہی لگتا ہے بیماری جو یہ پھیل رہی ہے کثرت سے اس کسان کو بھی کرنے کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں جو میں اب کر رہا ہوں میں بیٹھا تھا ماسٹر آریا کہتا ہے جس سائیکل موٹر پر چار کرائے ہو اس کو کس نے بنایا بنایا وہ نا ہم رنگ تبدیل کی کوئی تکلیف کی اس نے پیدا کیا تن کے کوئی پیدا کو کر سکتا ہے ماہی تبدیل کرنا دوسرا میندین چشمی نے فرمایا اے حسن ادا سارا تیرہ ہی کمال ہے جب صاحب کمال خود کچھ نہیں تو پھر اس کا کیا کمال ہے اب اس کو میں نے کہا یار میرا بھی سوال ہے کہتا ہے کیا میں نے کہا جس نے سائیکل موٹر کو بنایا اس کو کس نے بنایا بھاگنے <تصال> جس طرح میرے پاس ہے دیوبند پاً، کہتا ہے ساری تقریر مجھے پسند ہے تیری یار بڑے دلائل دیے ہم کو جھوٹا کر دیا لیکن ایک سوال ہے میں نے کہا کیا؟, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں میں نے کہا یار میرا بھی سوال ہے کہتا ہے کیا میں نے کہا کیا شیطان حاضر ناظر ہے باپ کیا اسی طرح علی پور میں, میں میں نے یہ دیوبند جو کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں اب یہ کہنا بھی ایک بات ہے اگر کوئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنا بھی ایک بات ہے سنتے ہو لوگ صاحبہ ہمارے آپ نے فرمایا میں صاحبی ستارہ ہے جس کے پیچھے چلو گے راہ پاؤ گے تو صحابہ کا طریقہ کیا ہے ارے دین وجود پر پین کیا رہے تگاروں پر پیٹے گئے پھر وہ جہاں کوئی جان مقدس بنا دیا بنا دیا نہیں بنا دیا پھر تلوار لے کر بیٹھ گئے ہاں ہم یہاں سے چال بنے لوگ دین پھیلانے نہیں ہم یہاں پھیلا لیا کوئی کراچی سے آ رہے ہیں سولہ جماعتیں آ رہی تھی اس سال پہ دین پھیلایا نہیں تو یا کیا کر لیا کتنا بےوقوفی ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہ اللہ دین ہے جائے ہم لو صاحب پر دین پھیلانے دے صحابہ صاحبہ کا یہ طریقہ نہیں تھا صاحبہ نے وجود پر دین قائم کیا اس جگہ کو اس جاتے مقدس بنایا اور اس جاتے مقدس تب نام رکھا گیا جب کافی بھی ایک نہ بچا اور کافی کا داخلہ بھی ممنوع ہو گیا صاحبہ اب انہوں نے تقریب کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم کہتے ہیں میں نے وہاں مشہور کر دیا میں صدیق جیسا اب نے بریم کو کہا دیکھو صدیق جیسا یہی بندہ کتے صورت سے بہتر ہے اور یہی بندہ فرشتوں سے بھی بہتر بڑھتا رہے جیسے نہیں ہو سکتے کبر صورت آج بھی انسان ہوتے آمد کو جانا ہوں ایک سام انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے روح اور جس اور جس کا مجموعہ ہے آزاد کا جس مکرس کا ہے آزاد تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہم بارے ید اللہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا اللہ کا ہاتھ ہے کا زبان اللہ میں محبوب کی زبان برق پر بولتا ہوں چیا اللہ جس نے مجھے دیکھا اس لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں میں کھا ہوں جس نے مجھے دیکھا دل کی آنکھوں سے اس نے میرے دیکھنے کی برکت سے دل سے اللہ کو دیکھا بار مان غلط کرتے ہیں نول ملا جس نے اس کا مانا یہی ہے جس نے محبت سے مجھ کو دیکھا اس کی برکت سے اس نے اللہ کو دیکھا کون سی بات کر رہا تھا میں نہیں نہیں میں صدیق سارے دیوبند حدیث وغیرہ بریلویوں کو کہو دیکھو امبیا کے بعد صدیق جیسا کوئی نہیں ہے تو یہ کہتا ہے میں صدیق جیسا ہوں وہ سید پور چوک پر شام کو بریلوی ہے حدیث سب اکٹھے دیوبند سب اکٹھے ہو کر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے میں دیکھ رہا ہوں سو بندہ اکٹھا ہے سید پور چوک ہے اس پر مجھے پتا نا یہ میرے لڑنے کے لیے کرے تو جب میں گیا نا تو شکر ایک بندہ بول پڑا وہ کہتا ہے صدیق کے بارے میں تیراکیا کیا لگ جاتے صدیق جیسا وہ جیسا ہے میں جیسا ہوں ان کا کو جب میرے قریب ہے میں نے کہا یا آپ کو محدود صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو میں صدیق جیسا نہیں دیکھا تو کوئی کدک جا رہا ہے کوئی کدک جا رہا ہے اور بہمان ہو میں نے کہا امبیاء کے بعد صدیق جیسا نہیں ہے راجور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امبیاء میں نہیں ہے اللہ واہ مسجد ہے نا ایڈو بھی ہے تو اللہ سے تعلق ہے یہ نور آئے گا لیٹرین کا وہ بھی تو ب... یہ تو وہی لگی ہوئی ہے قبرا سین بنا دو مسجد کچی بنا دو برابر ہوں گے کیوں اس کا تعلق اللہ سے ہے یہ بہمان اللہ واجی ہوا کو نہیں جانتے آنا بشرو دوسروں کو بھی اللہ واضح ہوا ارے سارا راج یہی ہے کہ وہی کا تعلق نورانیت سے ہے اور بسریت کا تعلق اس لیے آپ کو شان مسریت بھی دی گئی شان فضیلت بھی دی گئی شان تھرش نور ہے میں فائدہ دے سکتے ہیں اگر شانِ نسلیت نہ ہوتی تو ہم مستفید نہ ہوتے اس لیے شانِ فضیلت کا تعلق میرے رب سے ہے اور شانِ نسلیت کا تعلق جو ہے وہ بندو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ تو بند کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے اشرابیاب نہیں میں نے اپنے بندے کو بلایا تو میں اپنا بندہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اللہ میں ایک بار فرماتا ہے اب دو تین چیزیں دیگر اب دو ہو چیزیں دیگر اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے بندے کو بھیجا ارے اب تو پہلے ہے رسول بعد میں اب کی شاد پہلے کل پڑھو کا لہو تو آشا تو محمد اب تو اب تو پہلے اب تو میں غروج ہے رسالت میں نظور ہے ریسانہ کا توجہ من ہاتھ کی لال اور آپ گائے توجہ من خال کی لال اس میں تو عروج ہے جب نے پاس بلایا فرمایا میں اپنے بندے کو بلا رہا ہوں اور جب ہمارے پاس بیجا میں فرمایا رسول آ رہا ہے سیراج منی آ رہا ہے رحمت طل لال آ رہا ہے تمہارا حاکم اور بادشاہ آ رہا ہے آپ بادشاہ ماں کے پاس جائے ماں کیا کہے گے میرا بیٹا آ رہا ہے یہی کہے گی کہ قوم کی طرف جائے وہ کہے بیٹا آ رہا ہے بیٹا بد تمیز نہیں ہوگی وہ بیٹا ہے تو ماں کا تمہارا تو, تو, تو بادشاہ ہے تو قوم کہے گی ہمارا بادشاہ آ رہا ہے اس لیے اللہ کا حق کہے اس نے بلایا وہ فرمایا میرا بندہ آ رہا ہے اور ہمارا حق ہے جو ہمارا رسول آ رہا ہے ہمارا ہاک آ رہا ہے ہمارا مولا آ رہا ہے ہمارا سردار آ رہا ہے ہمارا حقیب آ رہا ہے سرا کا پزیرہ آ رہا ہے اب لوگ کہیں بیٹا آ رہا ہے بیٹا رہا ہے نام تو بیٹا تو ہے وہاں کا تمہارا تو بادشاہ ہے سمجھا گئی باپ آپ بتائیں اللہ کے یہ سوال کرتے ہیں کہ انگریزوں کی چیزیں استعمال کرتے ہو پھر انگریزوں کو برا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ نام کیا بھائی مان لوک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لینڈا ملک بالکل سماؤ تھا لگا آج چیز میری ہے نام برا تو تم کہتے ہو انگریز کی اس کا ایک جواب سمنر ہے ایک تاکی کی تاکی کی جواب ہے میں نے ماسٹر کو کہا کہ اب ہم استعمال کر رہے ہیں پیسوں سے اور اللہ تعالیٰ نے وقت دیا استعمال کریں گے مفت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو قتل کرو جو بچ جائیں ان کے غلام رکھو ان کا مال چین لو مال غنی سمجھ کر مسلمانوں میں تقسیم کر دو وہ تمہارے غلام بن کے کھائیں میری چیز ایسے نہ ان کی عورتیں تم لمڑیاں بنا لو بغیر نکاح کے رکھو تو بھائی مانو ہم تو مفت کریں اب تو پیسوں کے تو برداشت نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تاکی کی جواب اب زمن جواب سنو سوال یہ کر سکتے ہو تم کہ یہ مادی کمالات مادی جادات اللہ تبارک تعالیٰ نے روحانی لوگوں سے کیوں ڈیزائر کرے یہ ایک بڑا سوال پرچیاں آتی ہیں یہاں کسی نے دی تقریبوں میں آتی ہے کیا ہمیں, ہمیں کوئی تانا تو نہ دیتا جبکہ روحانیت آلہ ہے مادیت سے بھولتا زندہ کرتی ہے بلکہ اس کا تاختہ ہے روحانیت نے کیا کچھ کیا تو ہمیں کوئی تانہ اب اس کا جواب سو کہ ہمارے اسلام کا جو قانون ہے جو برے کی ابتدا ایجاد کرے یہ مادی جاداد جتنا ہے ان میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے ملشان. یہ بجلی ہے اس بننے نفع نقصان نہیں برائی اچھی نہیں ہے یہ موبائل ہے. بس کوئی چیز ہے نفع نقصان سے مادی جات جا نقصان سے پاک نہیں ہو سکتی نہ برائی سے اور قانون اسلام کے جو بری جات کرے جتنا لوگ استعمال کریں گے اس کا حصہ ہو جو اچھی جات کرے نیکی جتنا لوگ استعمال کریں گے اس کا نیکی میں صدقہ جائے یا برئی میں بھی رہ جاتا ہے اور نیکی میں بھی رہی یہ بات سمجھ آئی نا تو اللہ تبارک تعالیٰ کو گوارا نہیں کہ روحانیت یاد کرے پھر برئی پر استعمال ہو وانیت تو ڈھبے میں آتی ہے یہ بات سمجھ رہے ہو نا اس لیے اللہ نے مادی لوگوں ان سے ظاہر کرایا پھر ہم نے بھی تو استعمال کرنا ہے اس کا جواب سن ہم نے بھی تو استعمال کرنا ہے نا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بائے کا قانون بنا دیا یعنی خرید و فروخت کا سمجھ آ رہی ہے خرید و فروخت کے دو تقاضے ہیں احسان بھی ختم ہو جاتا ہے ملکیت بھی ختم ہو جاتی سمجھ آئی نہیں آئی یہ دو تقاضے اب سا آپ موٹر سائیکل لیں پیسے دے دیں کاغذ صاحب وہ پہلا کہے گا میں مالک نہیں احسان جتائے کوئی چیز خریدو اس طرح تو پھر ہم پر کوئی چیز حلال ہی نہیں ہوتی اگر یہ منتقل ملکیت نہ کرے بھائی شرح سے ملکیت منتقل نہ ہو اور احسان بھی نہیں جنا چتا سکتا کوئی تو گا ہوگا پیسے بلکہ وہی آپ کا شکریہ ادا کرے گا جو آپ نے لے تو لیا لیکن مسلمانوں اللہ زبارک تعالی کی ملکیت بھی ختم نہیں ہوتی احسان بھی سمجھ رہے کیونکہ ہم ہر چیز کے مزازی مالک ہیں وہ ہر چیز کا مالک میرا رب یوں سمجھ لو میں سیکل موٹر کا مالک ہوں وہ میرا مالک ہے تو میں خود مملوک ہوں میری چیز تو مملوک در مملوک ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان بھی ختم نہیں ہوتا مکان بناؤ زمینیں خریدو جو کوئی شوکر تو میرے رب کا کرو <تصفح> روٹی کھاؤ جو کچھ کرو اس کا احسان بھی ختم ہوتا اور اس کی ملکیت بھی ختم نہیں ہوتی غیر سے سنو جو لوگ بے کے بعد پہلے کو مالک سمجھتے ہیں یا احسان سمجھتے ہیں انہ انہوں نے اس کو خدا سمجھا لیا تھا وہ کافر ہو گیا نہیں سمجھا یہ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی نہیں آئی تو پھر سمجھاؤ آئی تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان اور ملکیت ختم نہیں ہوتی یہ تو سمجھ آ گئی تو خرید و فروخت کے بعد وہ پہلے کو مالک سمجھتا ہے پھر تو اس نے اس کو خدا سمجھا نہیں سمجھے تو کافر ہو گیا لہذا یہ جواب ضمن اور تحفیقی دونوں جواب ہیں اب آخری باتیں یہ سو بات کی ہے ایک بات ہے جب باتیں کے لیے آخری دو باتیں سو لو پھر آپ کو رخصت کرتے ہیں چار قسم کے لوگ پایا وقت موجود ہوتے ہیں کتنے قسم کے چار قسم کے پہلی قسم ظالم فاسق ڈاکو ٹھگی فراڈی چور راشی یہ پہلی قسم میں ہے جو اپنے نفع کی خاطر دوسرے مسلمان یا کسی خدا کے مخلوق کو نقصان پہنچائے اور اپنا نفع بہت بھری قسم بہت بھائی کیونکہ ماحول کے دو قسم ہیں ایک قدرتی ایک بناوٹی سہرا سمندر پہاڑ جنگلات وہ قدرتی ماحول ہے جہاں بندے رہتے ہیں یہ بناوٹی ماحول ہے اچھے بندے اچھا ماحول بندے خراب ماحول فرق تو اس قسم کا حکم ہے بل کہ جس طرح مالی جڑی گوٹیاں نکالتا ہے حکومت اس قسم کو ختم کر دے جتنا بڑھتی جائے گی لوگ ان کو بے سکون کرے گی انہیں نقصان پہنچا کر اپنا نفائی کرتی رہے گی سارا دن یا اس کو سزا دے کر سیدھا کر لیں بہت بھائی جیسے یا ختم کر دیں اب دوسری قسم ہے کلیلی ایمان والی جو کسی کو نفع نہیں پہنچاتے تو نقصان ہی کسی کو نہیں دیتے سمجھا رہے نہیں یہ اچھی کیسے ٹھیک ہے نفع کسی کو نہیں دیتے نقصان بھی کسی کو نہیں یہاں تک سمجھ آ رہے یہ کلی دوسرے کاملی ایمان جو نقصان نہیں پہنچاتے لیکن نفع ضرور دیتے ہیں خدا کی مخلوق پہلے بس جتنا ہو سکتا ہے خدا کی مخلوق بنو ساری زندگی نفا ہی پہنچاتے تھے اپنے بھی نفے کے کام کرتے چوتھی قسم اہلی مصیرت مقرر لوگ خود نقصان اٹھاتے ہیں دوسرے کو نفا پٹاتے خود تکلیف اٹھاتے ہیں دوسرے کو راحت اٹھتے جس طرح ماسکی پانی لے جا رہا ہے مجاہد نے پانی کہا گلاس پانی کا دیا اگلے مجاہد کی آواز سنی کہا اس کو دے اس کو دیا اگلے کی سنی اس نے نہیں پیا نے کہا میرے بھائی کو دیا پہنچا وہ شہید ہو گیا دوڑا وہ بھی شہید ہو گیا وہ بھی شہید جان دے دی لیکن پانی خود نہیں پیافائی کیا واضح یہ <تصف> مقرر <مکرم> ہو <تصف> سن رہے ہو نا پتہ تو ہو گیا میری تو اور آ, مانو نہ مانو وہ پہلے میں نے شیل پڑا ہے کہ میں بہت پرست نہیں بدھ شکانوں بہت ساگ نہیں اور حق بے نیاز آئے کسی کی تعید کا محتاج تائید کرے گا اپنا فائدہ نہیں کرے گا تو حق کا حق ہے اب کوئی کہے سورج نہیں ہے سورج کو کیا فرق پڑتا ہے پڑتا ہے گروان سے حق اس سے بھی زیادہ ہے سورج نظر رہا اس سے بھی زیادہ حضرت ابھی عمر سب جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو میں باہر ساؤ جائی یہ مسافر ہے ان کا مال ہے سارا دن سفر کرتے ہیں تو رات کو جاگتے میں جاؤں گا ان کو کہوں گا شو میں تمہارا پارا دے دوں بادشاہ جاتا ہوں تکلیف بھائی کو جاگے دوسرے کو رات پہنچائی نہیں پہنچائی اب میرا سوال ہے کہ کیوں امریکہ ارباں ڈالر لوٹا رہا ہے سن اکوجا تھا یا انجا مجھے یاد نہیں ہے باہر پاکستان بن چکا تھا کراچی میں مجھے ایک بندہ ملا اس نے باد میں, بات میں کہا آپ کو ایک بات سناتا ہوں کہ ادھر کافر کا خوکہ تھا انگریز کا ادھر مسلمان کا مسلمان جو چیز مجھے یاد نہیں ہے مثال دے رہا ہوں مسلمان جو چیز تیرہ روپئے کی دیتا تھا انگریز چودہ روپئے کی دیتا تھا انگریز اس سے لے میں اس سے پوچھوں کہ نام مراد تجھے تیرہ روپئے کی ملتی ہے تو چودہ کی میروہ سے کہتے ہیں تم پاگل ہو تمہیں سمجھدار بنا لے سمجھدار کہاں بنا بات مرنے کے یہ فلسفہ مضبوط ہے قوم کو دیکھیے مردہ بھی ہے موجود ہے تم کہتے ہو مردہ چلتا پھرتا پاکستانی قوم کو دیکھو ہمارے نام مردہ بھی ہے اور چاندی رہے اگر پہنچ جائے گی بات انگریز آپ تو یہ مردہ کون چکے لیکن ان کا زندگی کو پہنچے گی مجھے نہ پتا کہ تم بالکل ہم سمجھدار کر دو ایک دن میں نے پکڑ لیا یہ مال سے میں جب وہ پریشان ہوا میں نے کہا کیوں مارتا ہوں ویسے بھی کافر ہے اس نے کہا چمارنا میں تمہیں بتاتا ہوں تو مسلمانوں کو نہیں بتانا وعدہ کر میں نے کہا میں نہیں بتاؤں اس نے کہا یہ چیز ملتی ہے بارہ روپے تمہارا مسلمان دیتا ہے تیرہ روپے تم ہمارے مخالف ہو ہم تمہیں کیوں ایک روپیہ نفر اگر میں دو روپے دیتا ہوں دیتا تو اپنے کو سورجین जो جو ایک चीज چیز کے नहीं نہیں دیتا وہ اربا ڈالر سکول کے لیے دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے وہ ایمان سے کہو کہ سکول ان سے پہلی قسم بن رہی ہے ایسے بھی نہ کلیل ایمان والے بھی نہیں ہیں سارا مخلوق خدا کو لوٹنا ان کا کام ہے پہلی قسم آئی دل کھول کے کیوں نہیں کہتے نہ کہو تو یہ مانی ہوئی بات ہے یہ کلیمان والے اس لیے وہ اربا ڈالر دے رہا ہے کہ گام یہ بڑھے آج میں فرنگی ہے کہ تجھے حق کی پہچان نہ ہو دین بھی تمہارا ختم ہو جائے جینا بھی آسان نہ کیا کر پڑھ لے کر بند گریجوئے رات اسی میں ہے کہ محنت کا شور کسان سارے پڑھو سارے کھانے والے منوں، کمانے والا کوئی بھی نہ جس طرح آپ بک رہے ہیں ملک بھی بیچ رہے ہیں سور عورتیں بھی ان عورت کو سپرد کر رہے ہیں ہر طرح حال سے دوسرا اب یہ شوائے قرآن دلیل سے یہ وہ مشہدہ اب پتہ لگے گا نا میں نے جو آیت پڑھی نا وہ میلاد شریف کی کب من اللہ رسول یقین کیا اللہ نے فرمایا میرا محبوب جھنڈیاں لگوانے آئے مرچا لگوانے بازار سوار کہ ہمیں چھڑا لیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب مجھے شکایت لگائے گا کال رسول یاربی نہ قومی تخل حاضر قرآن بہجورہ میرا محبوب مجھے شکایت لگائے گا یا رب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا جس طرح یہ اب پرچی آئی ہے اللہ نے فرمائم تم سس کم حسنتم تسو وین تو صرف کم سیاتی یفر تمہاری اچھائی کافروں کا دکھ ہے تمہاری صحت تندرستی ان کا دکھ ہے اور تمہاری تکلیف کافروں کی خوشیاں یہ قرآن لا یا لو نم کبالا کافی تمہاری تباہی میں کسر نہیں چاہیے یہ تو ہم مسلمان کے لیے وہ منستا اللہ کیلا اللہ سے زیادہ کون سچا ہے یہ بائیمان بڑوں کو بامبران ہیں، چھوٹوں کو پولیو، پولیو کے قطرے نہیں کینسر کے قطرے ہیں یہ ہم نے انٹرنیٹ سے نکالا ہے ہمارے پاس رکھے ہیں کیڈے ڈاکٹر نے بڑی تفصیل کی آلمی ادارہ محکمہ سیحت کی گنتی کا مطابق ریٹائر شدہ ہے اس نے لکھا ہے کہ یہ بندر کے خسروں میں کینسر ہوتی ہے یہی یہ نکال کر اس سے پولیو کے قطرے شاہ نامہ نور کراچی کا لکھا ہے کہ اٹھارہ سو پچاسی میں انگریز سیاست سائنسدان اکٹھے ہوئے انہوں نے کہا مسلمان جو ہیں یہ بڑھ رہے ہیں ہمیں خطرہ ہے ان کی موت زیادہ کروڑ اور پیدائش کام تو اس نے لکھا اس کے تحت یہ کطرے نکلے گئے پھر اس نے کہا کہ پورا یہ ہماری حکومت کو کہے نا ماں کو چود انگریز نے چود نا ہمارا کیا خیال کرے اور یہ دو تو بڑے سور یہ تو انگریزوں کے عاشق ہیں پیپل پارٹی کفر میں ہے یہ منافق ہیں اور ظالم ہیں مگر ہم اندھی ہیں ارے ضرورت عامہ کی چیز حکمران کو اسلام میں آئے جیسا خریدے اپنی عوام کو اس بھاو دے لیکن نفع بھائی مان تو سوجی نکالتا ہے میدہ نکالتا ہے گیارہ سو روپئے خریدی پھر اٹھارہ سو آٹا نہیں سمجھ آئی بےمان قوم جو ظلم کے خلاف نہ بولے وہ بےمان ہوتی ہے ایک کماتا تھا دس کمات کھاتے تھے آپ دس آؤٹ گنا کرا رہی ہیں ٹیکسی چل رہی ہے قوم روٹی کھا رہی ہے کسی کو بولتا دیکھا اٹھارہ سو روپئے بےمان رکھتا قوم نے چنا یہ بےمان قوم بولتی نہیں رحمت سہمات ہے کوشش ہے حکومت چلتی ہے ظلم سے نہیں چلتی وہ پانچ سال نکال گئے یہ ظالم نہیں نکالتے آ کر ٹیکس اور چرمان اتنا کر دیے قوم کی پک تو اتنا پیپل پارٹی عوام کی دشمن نہیں ہے جتنا یہ ہے دس مربے میں اس کے محلات ہیں عمر بین عبدالزیر دیا نہیں جلاتے تھے اپنے گھر کا بیت المال سے اپنی تنخواہ سے جلاتے تھے دیا یہ بےمان تیری دس مربع میں مال رہا تھا چالیس لاکھ تیرا بجلی کا بل ہے وہ ہم دے بجلی جو مانگی ہے تو ہم اپنا بل دو سرکاری محتما مال انار واپڈا سکول کالج تحصیل تھانے پولیس فوج یہ بل کون دے رہا ہے یہی بےمان کون دے رہی ہے بولتی نہیں اور چلا کر روزی کھا رہی ہے جب کی لیٹرین میں ایسی لگا ہوا ہے اور بل دے رہا ہے جو تین سو چار لاکھ تن کھایا بل دے رہا ہے جو تین سو کم یار اتنا کوئی اندھاپن کہیں آئے چھ چھ چھ سور کے بچے چھ سے کہتے ہیں جس کا پوری دنیا میں رو ہو یہ گدا رہنا مراد بار رام رام ہمارے لیے کہ لوگ چھ ستم بولتی نہیں کہوں بہیمان ہو گئی بالکل قوم بائیمانوں گی کیوں رننا چلا کر روزی مل رہی ہے ٹھیک ہے غیرت کے دھجے اڑ رہے ہیں لڑکیا پلب پرزو کی شکایت کریں گے فیکٹری کو اچھا کریں گے قومی تو بئیمان ہے نا یہ سزا ہے اب رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے رسول 313 سو تیرہ نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار سمجھے? کیا فرق ہے بتا سکتے رسول صاحب شریعت ہوتا ہے صاحب قانون ہوتا ہے صلاح رسول لال یہ تو آ میرے رسول بھیجنے کا مقصد یہ ہے اس کا حکم مانو یہ نہیں جھجیاں لگاؤ گرچا لگاؤ یہ رسول میں ملا نے نکالا ہے یہ شل میلہ ہے کیونکہ آپ فرماتے تھے ہمارے ولی دین کو سروں پہ دانے فائدے دینے والا کام تھا کر گئے جو کسی ولی کے سامنے سے نہیں کرنا یا شوگر میلا ہوگا یا کمائی ہوگی کروڑوں <سلام> روپے سے ضائع کر دیتے ہیں ارے آپ دل سوارنے آئے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن یا محبوب تیرا کیوں آیا اب قرآن بتاتا ہے یا ترولہ ماں جاتے ہی اور میرا محبوب تم پر قرآن پڑھنے آیا آپ کام اللہ واجو تمہیں پاک کرنے آیا تمہیں پاک کرنے آیا جھیا لگانے آیا بے نمازی ب نمازی بنا. بے روزید کو روزے دار زانی کو لینا سے دور فاصے کو فرسٹ دور دو جھوٹے کو جھوٹ سے دور ظالم کو ظلم سے دو بھائی کان قبل فی طلان ممکن تم گمراہ میرے مابوت کی ہدایت دینا تمہیں پاک کرنا اب جو نماز نہیں پڑھتا اس کا جو ملاز ہے وہ تو پلیدر فاسد فاجد ان کا کیا ملاز ہے یہ نام مراد اللہ نے کھانے پینے کے سارے سبب بنائے ہیں اللہ نے فرمایا میرا محبوب تمہیں پاک کرنے آیا ہے قرآن ہے نا دال رسول یار تخاضر قرآن ماجورا میرا محبوب مجھے شکایت لے جائے گا, گا یار مولان مین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا قرآن کو جو ہم چھوڑ دیں تو رسول اور نبی میں فرق سنو رسول تین سو تیرہ ہے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے نبی کتنا ہے ایک لاکھ اور رسول کتنا ہے تین سو تیرہ رسول کتنا ہے رسول صاحب شریعت ہوتا ہے صاحب کتاب ہوتا ہے صاحب احکام ہوتا ہے صاحب وہ میں نے آیت پڑھی ہے وہ صلی اللہ میں رسول ہے اللہ تو آبے کوئی میرے رسول کی کشان اس میں حکم اس کا مانو قانون نہیں کہ جھگیا لگاؤ مرچہ یا زبانی نہ نا. نات سے دور رکھو ابھی جلندری فرماتا ہے زبان تیری صناخری رسالت منافق اور کرتا ہے دل ترا لندن گیتا اب رسول کی شان سن بھائی مانتا جو کہتے ہیں نا آمد رسول مرحبا آپ فرماتے تھے وہ منافق ہیں جو کہتے ہیں مقصود ہے آمد رسول مرحبا وہ مومن میں بھائی آئے ہیں وہ کیا لائے ہیں پیسے آئے ہیں وہ تین لائے ہیں اس لیے پیر میالی شاہ صاحب فرماتے تھے وہ مدینہ مدینہ کرنے والے منافق ہیں اسلام اسلام کرنے والے منہ میں مدینہ مدینہ کر رہا تھا آپ نے فرمایا اس منافع کو لیا فرمایا اے امام حسین مدینہ تمہیں زیادہ پیارا ہے نہیں فرمایا پیمانوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو مدینے جا رہے ہر ملک میں فرمایا صاحبہ کی قبر مبارک ہے صحابہ نے اسلام کے راہ پر چھوڑا پھر واپس نہیں پھر آپ نے حدیث پاک پیش کی صاحبی سے صاحبی پوچھ رہے پہلا نام کیا ہے اس نے کہا اسلام کہ کہا مدینہ ہاں صاحبی سے پہیمان تمہیں مدینہ زیادہ پیارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین بنایا ایسا کسی کو نہیں بنایا اللہ نے فرمایا میرا محبوب اس وسنا آپ سے حسین یہ نہیں فرمایا مدینہ حسین ہے حسین ہے لیکن اللہ نے فرمایا ارے پہلے جنس نے مدینہ کو حسین مدینہ کیوں بنا اسلام نے بنایا پہلے اس کی بات کا وہ آنا جا بہمان اسلام پر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دیا مدینہ. حدیث باپ صاحبی سے صحابی نے پوچھا تیرا نام اس نے کہا اسلام کہ کہا مدینہ اسلام حدیث باپ تیرے باپ کا نام اسلام تیری قوم اسلام تیرا وطن فرمایا منافع مدینہ شریف کا رہنے والا ہے وہ کہتا ہے میرا وطن بھی اسلام, اسلام ایسے لوگوں کے پاس میں نے آپ کو بہت وضاحت کی ہے جیو ٹیو اور یہ بھی جلندری کا شعر بھی سنا وضاحت بھی کی ہے کہ مومن وہ ہے جو موت سے نہیں ڈرتے ولی وہ ہے جو صحرام میں دراح کر محافظ نہیں ہے دیکھ رہے تھے کلاسنگ کو پہلے آپ فرماتے ہیں یہ محافظ رکھنے والے تو موت سے ڈرنے والے مومن نہیں ہے بلی سال دی ہے آپ کو اب رسول اور نبی کا فرق رسول صاحب کتاب ہوتا ہے صاحب کے آکام ہوتا ہے صاحب شریعت ہوتا ہے تین سو تیرہ رسول ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی جب بھی اللہ نے قانون کا تبادلہ فرمایا رسول دے جا چار دلو لال رسول بڑی کتابیں باقی چھوٹے چھوٹے صحیح سے کتابوں سے احکام نادل ہوتے رہے نبی ان کے قانون کا پرچار کرتے رہے نبی کو بھی نئے قانون لانے کی اجازت نہیں قانون بنانے کی اجازت رسول کو بھی نہیں قانون میرا رب بناتا ہے ایک ساتھ رسول کی مارکیٹ کرتا ہے رسول رسول کا ناشک ہوتا ہے غور رسول نہ زبر آئے, سارے صحیح سے منسوخ تو زبور کے تعلق حضرت علیہ السلام کی رشادت آپ سب کے ناسر طوریت آئی زبور منسوخ انجیل آئی تو منسوخ فرقان مجید آیا تو سب کتابیں سب منسوخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ناصف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب, سب, سب کے ناص تو اور بھی بہت سی ہی حکمتیں ہیں ایک بات یہ بھی آئے اللہ نے اپنے محبوب کو آخری اس لیے بھیجا کہ میرے محبوب کا کوئی ناسک نہ ہو ارے میرا محبوب سب کا ناسک ہو سمجھے بھی سمجھے میں ان بائیمانوں سے پوچھتا ہوں کہ جس کا کوئی رسول ناسک نہیں بئیمانو تو برٹس کو ماں جوت کو اس کا ناسک بنا رہے ہو ارے برٹس کا قانون چل رہا ہے نہیں چل رہا تو بہمانوں ملا برٹس کا بناؤ رسول نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بریٹ کو مانا کسی رسول کے ہوتے ہوئے کسی کے رسول کا قانون نیچا ناصب ہوتا ہے اور آپ کے ہوتے ہوئے تو کسی رسول آپ سب کے ناصب ہے اور سبول والوں نے ناصب بنایا ہے بریٹ کو جو ماں پہ چلے کتے کھائے رسول کھائے ایسا نہیں گئے اور قانون بھی برے نے بنایا تو سکول والوں کا خدا بھی بریکس ہو گیا اور رسول کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بھی برے کسی کو مانا تو پھر بے مانو تم جیسا کافر ہو اس <سلام> لیے اللہ اقبال نے فرمایا کافرو کہ ہم ہیں کافر کافر خدا ہمارا ہم رسول مرادہ بےمان تو گایا ہمادر بریکس مرادہ نے دین کو سمجھا ہی نہیں اتنا بڑا دھوکہ دین کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتے ہوئے بریٹ کا قانون چلا لے اور بریڈ کا بریٹ کو خدا بھی بریٹس سکول والوں کا اور رسول بھی اور حضور کا رسول بھی سکول والوں نے بائی مانوں نے مانا سکولت لالا بے شمار زندہ بار بار اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریف اور روز پاک کا فوٹو بیچ رہا تھا آپ نے فرمایا منافق بولے اور چین کا رکھ دیا پیرمیالی شاہ سین نے بچو ان لوگ بےمانوں سے جنہوں نے پیسے پیر بانٹ کے جھوٹ بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فرمایا چین کے رکھ دیا سیخو جامی نے فرمایا بائی مانو تبروکات کی زیارت کی جاتی ہے تبر وکات بیچے نہیں جاتے ہیں یہ لاہور میں دیکھو جو رکھے ہیں نیچے نوٹ پڑھو نوٹ منسوخ کیے جاتے ہیں امام کت بھی سرکار فرماتے ہیں آپ دو قسم کی نالا مبارک پہنتے تھے ایک خوشا مبارک اور ایک پھڑے والی نالا مبارک یہ یہودی کہتے ہیں کبھی کو شعور نہیں تھا یہ وہی بات ثابت کی ہے آپ کے پاس ہلیا کا پیر امارک کا نقشہ کھینچنے لگے گا کی کہ ایک سوتر بھی ادھر ہل جاؤں محبوب ارب المین کا پیر ہمارک کیسے نہ دیکھو میں ادھر ادھر ہو جاؤں بے مانتے ہو کے نہ مانتاؤ بے مانو آپ بڑھیا مانتے تھے کہیں اتنا کہیں اتنا کہیں جس طرح کھینچتے ہیں تم نے مذاق بنا رکھی ہے اور فرمند میرے جب تجال آئے پہلے پاکستان کی قوم مانے گی پیسے کرتے کہیں اتنا جس طرح مرضی آئی چیت ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہودی کہتے ہیں ان کو شعور نہیں تھا وہی بات ثابت کی کہ آپ رسیاں مانگتے تھے نعب اللہ آپ کو نالا انوائرمنٹ بنانے کا پتا ہی نہیں تھا جو تعنات کو جنہوں نے عقل دیا ہر چیز دین دنیا عطا اتافرمائی آپ ہمیں شعور ہے ان کو نہ ملنا نہیں دی. تو بچ کے سمجھ آ گیا رسول کی جی. اب میں سکول والوں کی آخری بے وقوفی تھی وہ تو کفر ہے یہ بے وقوف دکھنا جو سمندر میں ملاؤ وہ سمندر میں بل حکمایا تھا بے وقوف بن جائے مسلمانوں نام ایک کتا لقب خاص ہوتا ہے یہ پتہ ہے لقب جو ہے خاص ہوتا ہے ایک نبی کا لقب دوسرے کو نہیں لگ سکتا ساری دنیا کا نام ایک ہی ہو سکتا لقب کیسے ایک ہو سکتا جب عموم میں اس طرح نام اپنا ہو خصوص میں کیسے ہوتا ہے سمجھ رہے ہوگا ہمارے اس باب دیکھو حضرت صاحب خان صاحب میاں صاحب سردار صاحب چوفی صاحب رانا صاحب چودھری صاحب ملک صاحب سب کو حضرت صاحب کہو گے اور دنیا میں یہ جو ایسی بدتمیزی اور بے بقوفی ہے جہالت ہے جو ہے تو چاچا بھی راہ بیٹا یہ بھی تو ہمارے لکب ہے تو انہوں نے سارا ہیں سگول والے سو کہ یہودی سارا مجوسی سارا بےکال ہے سارا کنجا چوکڑے کنجر کو سب کو سارا مانا بہمان ہو جناب علی کرو گے پھر بھی تو بہمان ہو جاؤ سن رہے ہو نا کیونکہ کافی اللہ نے کالا نام ہے شو سے بند شرمایا ہے تو کافر کو جناب علی کہو ایمان سے کہ پھر اس کا مانا جناب والی کیسے ہوگی کہ کی میں مجھ سے پوچھتے ہیں سر کا مانا کیا کرتے ہو سار کا مانا کرتا ہوں دللا. ایمان سے نہیں تھا یہ بھائی مانو کو ساخاتے وہ نہ ہمرات کنجر کو بھی لوگ سر گئے چھوٹے کنجر بڑے کنجروں کو سر جنگلوں میں دیکھو جائے کسان سب ساف سات تو سار کی برابر کیا ہے نا ہمراہ پھر آپ کی اور ہماری نانی دادیاں مزدورات لکھی جاتی تھی وقت گزریا تو خواتین لکھا ہوا ہوتا تھا خواتین کسی سے تقریر کرتے تو خواتین و حضرات اور خاتون تو تعلق تھا آپ نے کہا لیڈیز لیڈی جینا سے طالبات سمجھ وہ خاتون جنا سنا لیڈی جس کو دیکھو لیڈیز وہ کہتے ہیں لیڈیز میں کہتا ہوں لیڈیز کا مانا زیادہ سو یار ہو گئے خرچہ وہ لیڈیز وہ قومی دنیا میں برباد ہوتی ہے ذہنی خوات تعلیم غیر کی جو ہوتی ہے فرشتہ دعاؤں گو اللہ تعالیٰ سب کو اپنا ہی نقیدہ دنیا دی بڑی تہذیب اسلام کی اور دنیا دی سور تہذیب یہ جب, جب تمہارے رسول ماں چوج ہے تو تم بھی ماں سے گرا کرو سارا جو قانون اس کا چلا رہے ہو پر پوری تباہ کرو نہ دو نمبر انگریز بنتے ہو نہ دو نمبر ایک نمبر انگریز بنو یا ایک نمبر مسلمان نہ انگریز نہ مسلمان سورو پتہ تیسری نسل <تصفح> وہ پکڑائی سر تھمدار نے تین قیدیوں کو پوچھا میرے بارے کیا ہے آپ کی بڑے شریف ہے خاندانی ہے بڑے لائق ہے انہوں نے کہا بھائی دس چتر مارو اس کو دس چتر مارے دوسرے کو بولا آپ وہ سوچ پو پا لیا کہ نہ شریف تو ہے اس کو چتر مارے میں کیا وہ کہوں میرے متعلق کیا جانتے ہو آپ بڑے کمینے ہیں بڑے جاگوک بدماش ہیں تو اس نے کہا اس کو بھی چھتا آپ تیسرا سوچ ویج مائیں کیا کہ اسے بلایا اور ہاں میں نے نکالا کیا جانتا ہوں سمے کہا آپ سے نہیں نہیں شریف نہیں ہے پھر کمی نہ نہیں آپ کمینے بھی نہیں ہیں آپ یہ اور بھی مل جو بابا نہ انگریز ہے نہ پتہ یہی جی پتا جو برٹش کو رسول بننی پھر خدا بےمان ابن مسلمان ہے تو منافق کا دربار ہونے نہیں ہوتا ایک کونے نہیں ہوتا یہ بےمان بار ہو جائے عالم کو لور کے اندر بنتے ہیں جب تم اسے علم کہتے ہو بائیمانو پھر پڑھنے والے کو بھی عالم کہو اگر یہ علم ہے تو پٹواری تھن دار سی کمیشن یہ عالم ہے یا منافق نہ بنو یا اسے علم نہ کہو یا پڑھنے والے کو عالم کہو یہ منافق ہے منافق کا اندر بہ ایک نہیں ہوتا اب قرآن کے ذریعے میں ثابت کروں کہ کیسے منافق ہے نسل سے چوائد سے اللہ نے فرمایا بشے المنافقین منافع کی نا علی محبوب منافقوں کو میرے درد عذاب کی بشارت اشارت دے یارب المین منافع کون ہے اللہ دینا جتنا پھیلون القافرینا الیام ان محبوب منافق کو ہے جو کافروں کو دوست سمجھے جب تک ہونا امدادہ ملزاتا وہ کہتے ہیں عزت ہمیں وہاں ملتی ہے انہیں لزت آللہ ہے ساری عزت ساری تک مالک میں ہوں <سلام> اب عزت دیکھو سوچو ایوب کہاں کو کتا کہا تھا سکول والوں نے دوسرے دن سفا دے ایمان سے نواز کی ماں کو دیہاتوں میں جاؤ ماں کی گالی کے سوا تو کچھ دیتے نہیں یہ جڑا بیٹا ہے ہم نالی صاحب کر لے میں جا رہا ہوں عورت پوچھ رہی ہے کہ اس کیوں نہیں آئی ایمان سے میں کسی بند عورت کہہ رہی ہے کہ نواز کتنی کے بیٹے نے بند کی ہے یہ ہے جیسے تو بندہ سواری میں نے ماں کو تو نہ برا پہلوائے اسے یوں ماں کو کتا گاہ اتر گیا تیری ماں کو کتی کہہ رہا ہے تو بیٹھا ہے ملتان میں جا رہا تھا تو پوچھ رہا ہے یار پیٹرول کیوں باندھا ہے ایمان سے وہ کہتا ہے نواز کی ماں حاصل ہے اندر عزت آئے جب یا عزت کا مالک میں یہ سمجھتے ہیں یہودیوں سے عزت ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اسلام میں غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے کبھی جدا نہیں بے غیرت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت سرمائی ہے اس لیے صدیقی بات ہے کہ ہزار بندہ مسجد میں نماز پڑھے گا مومن ایک ہی نہیں ہو تو مسجد والے نہیں ہوں گے باہر والے کہاں ہوں گے یہی غیرت نہیں رہی یا کوئی لڑکا بندے کا بیٹا دکھا دو یا پھر بئی مانو لڑکیاں نہ بھی دے یہی لوگوں کی سازش ہے ایک کماتا تھا دس کھاتے تھے اب دس کماتے ہیں یہودی کہتا ہے عورتیں بھی کمائیں تو مرد بھی کمائیں پوری نہ ہوں کیوں بولتی ہے کہ ہم بہمان تعلیم ہے تعلو تعلیم وہ تھی دی نے محمد جو عمر بن نے ابدل دیا سرکاری کام سے بیت المال سے جب گھر کا کام کرتے اپنی تنخواہ سے تنخواہ بھی معمولی تھی ان کو تو لاکھوں روپئے تنخواہ ہے افسر شاہی ہے وہ بائیمانوں تنخواہ برابر ہے سپاہی کا دو ہزار سے گزارا چلے وہ دو ہزار اٹھائے بادشاہ کا ایک ہزار سے چلے وہ ایک ہزار اٹھائے چھوٹوں کو کہ لوٹو افسر شاہی اور جو آرام سے بیٹھے ہیں ان کی لاکھوں روپئے ہے جج کی لیٹرین میں بھی اے سی ہے چار لاکھ تنخواہ بے بے مان تو بولتے ہیں بے مانو پہلے سے تعلیم کہتے ہو یہ ہنر رہے بائی مانو جب مقصد پیٹ ہو جائے اسے ہنر کہتے ہیں علم علم تعلیم ہی نہیں کہتے تعلیم علم جو ہے خدا کو ان کی معرفت کہ علم ہے رسادت بداروں کرا کہ بے تمام خدا رات ہاں علم کے بغیر اللہ کی علم رائے تو نمایات جہالت یہ تعلیم ہے مقصد قوم ملک کی خدمت ہو جب مقصد بے بائیمانوں سے ہنر کہتے ہیں ہم اس کو تعلیم نہیں کہتے تم علم کہتے ہو یہ ہنر ہے ہنر بھی حرام اس لیے شاہ صاحب نے فرمایا موجودہ تعلیم ترقی اسباب معیشت ہے وہ بھی حرام یہ ہنر ڈاکٹر صاحب ہے بےمانو تم اسے علم کا درجہ دے رہے ہو قوم کو بے بےقوف پڑھنے والے کو عالم نہیں کہ ان سے دوکھا ماکما مار انار واپجہ سکول کالج تحیل تھانے پولیس فوج یہ بلہم دے رہے ہیں غریب کیوں ان زالوں یہ زالوں کا ٹولہ مسلط ہے حاکم وہ ہے جو خدا رسول کو حاکم مانے امام صاحب فرماتے ہیں وہ حاکم بینا سلطنت مروب نہ با سک پھر وہ ہے باہر والے ملکوں کا اس پر روک نہ ہو عوام پر ظلم کرنے والوں کو چنگیز کہاں کہا گیا ہے جنہوں نے بار شوات کی ہیں خالد بن علی محمد بن قاسم صلی اللہ ان کے نام بار والے ملک کا روپ ہے فرمایا وہ چوہا تو ہو سکتا ہے حاکم ہنسے ہدا ہو سکتا ہے حاکم نہیں ہو سکتا کیا عوام پہ ظلم کرنا کلا شکروں والا بھائی مانو بستی لوٹ لیتا ہے تمہارے پاس میزائل ہے کہ آوام کی کچورا نکال رہے ہیں اور ثالم تمہاری کیا بات ہوئی عوام چوٹی اب چینیوں کو میں رکھ کر اسکرار کروں میرے جیسا کوئی بھائی بے وقوف ہے بھائی مانو آب. امریکہ وہاں سے بولے تمہارے پیشاب نکل جاتے ہیں ہمارے لیے تمہارے بنے ہوئے ہو سکول والے بائیمانوں بہت دلو دنیا کی بدترین حکومت پاکستان کی ظالم واشی برندے میں نے سوال کیا اب بھی میں کرتا ہوں کہ اچھے سال برات کی شادی کیا ہے انہوں نے چنا وہ نہیں کوئی اٹھ کر بتا دے بھی اچھے سالفراہ تو بھائی مانو ووٹ تو دے جب تمہیں اچھا سربراہ کا پتہ نہیں اب بدل تم سے پوچھو تم فرماتے ہیں سالبراہ کو نہ ویک عملے کو ویک عملہ صحیح ہے تو سالبراہ صحیح ہے اگر عملہ سور ہے تو سالبراہ سور کا بن جا گول سب وزیرا موش دربامی رام فرما سربراہ ہتھیار ہوگا وزیر کتے ہوں گے عملہ کیوں آپ میں نے کہا پاکستان کا سور ہے مجھے ایک ریلوے کا افسر کہتا ہے صرف سور ہے یہ سوروں کے سور ہے میں نے کہا وہ کیوں کہتا ہے یہ ریلوے کے انجن جو ہے ان کے مبلک ڈر کے حساب سے تبدیل ہوتے ہیں یہ نامورات کاغرو میں کرتے رہے انجنوں میں نہیں کیا اسی ارب کے انجن کباگر میں بیچ کر تھا سور تو تو آیا خزانے تو دین کی طرح عوام پر پڑ گئے ٹیکس اور جرمانے لگانے آیا تھا کوئی عوام کو سہولت انہیں دی اس لیے بزرگ فرماتے ہیں یہ خطرناک ہوتا ہے گنجا فرمایا گنجا بنیا بادشاہ آ کے کتنے ہے خدا ماں کو آ کے مٹھی مرد پیو کو کے سر دبا یہ سدیوں کے بعد آتے ہیں پیپل پارٹی کافر ہے یہ ظالم اور منافق ہے آ کر کہوں پر پل گیا بھدیار کی طرح اب معیشت سبھی لو آخری بار معیشت کے ان سکول والے سوروں کو دین تو نہیں ہے سوروں کے پاس دنیا بھی نہیں کہ دین کے پیچھے دنیا ہوتی ہے معیشت نہیں ہے ملک ہو رہا ہے یہ بائیمان نہ دین کے ہے سکور والے نہ دنیا کے اب میش سن تمہیں پتہ لگے گا یہ سور کون ہے حضرت عبی عمر صاحب نے رات کو فتح فرمائی کافر بادشاہ دیا جلدی کر رہا ہوں گا एक बार फिर कोई जमीन को काफे बाद से आ गया आपने फिर मैं कलमा पा उसेने कहा कलमा नहीं पड़ता फिर मैं एक को कतल कर दू उसने कहा मुझे कतल ना करो मुझे पानी पिलाओ आपने फिर मैं पानी पी गौ से पानी दिया اس نے اردی جب تک یہ پانی نہ پیوں مجھے قتل نہیں کرنا وعدہ کرو آپ نے فرمایا وعدہ ہے جب تک یہ پانی نہیں پیے گا ترسل نہیں سے پی ہم قتل نہیں کرتے اس نے پانی نیچے ڈول دیا ارد کیا مجھے آپ نے قتل نہیں کرنا میں نے پانی نہیں پیا ہے آپ حیران رہے گا کہ کافی رو اتنا چالا فرمائے سب ان دوست کے پاس رکھو شاید یہ مسلمان ہو گئے مفت سے رکھا کہ آپ مسلمان ہو گئے آپ نے فرمایا جا بات سیکھ کر اس نے کہا غور سے سننا نگام آباد سے نہیں کرتا مجھے کوئی بنجا زمین دے دو میں کاشتکاری کر کے کھاتا رہوں اور میں ایک مربع دے دو گائے کا ملک میں ایک مرلہ بن نہیں تھا ایک مرلہ بنجا نہیں تھا کاشتی کاشت کی ہر اس کی ریا خوش تھی ہر ایک کے گھر ہر چیز عام تھی اس نے گاہمی نہیں مومنی ملک کی ترقی کا سبب کاشت کاری ہے مواشن کو میں نے ملک کو درخیت بنایا ایک مرلہ بنجا نہیں دین رہنے دیا اگر ایک مرلہ بنجا رواقیا مت کے دن آپ کا ہاتھ مبارکباد ہوگا آپ نے اسے شاباف دی یہ کافر کا کلا ان بےمان کو دیکھو نہ میشک ہے نہ دین آئے بےجمان نہ دنیا دی جاؤ تو میرے سامنے ریل سے لے کر لاکھوں مربے ہاؤسنگ سکیم میں گھاس نہیں ملتا سبزیاں نہیں ملتی یہودی ان سازش ہے کہ ملک کو بنجاری کرو ہزاروں مربع ہاؤسنگ سکیم میں کفرآباد سے لے کر کراچی تک دس تک بیس بیس فٹ چالیس چالیس فٹ چوک کا بنایا باول پور تین بیگے زمین دے دی لاہور میں جاؤ مکانیں گرا کر بیگا بیگا زمین بڑا چکر بنا دیا چوکا دبا ہے لوگوں کے مکان گرا دیے اور اس شباد نے چوراسی ارب کی بوٹیاں لگائی کسان کو کچھ نہیں دیتے وہ دیکھ رہے ہو اس لیے آپ کا شہر ہے دشمن حکومت ملک کی دینا مدد دہان کو ملک کی ترقی کا سبب کسان بس کسب یہ بہمان لوہار جو ہوئے کاشتکاری کو مار رہے سارے سکول والے بہیمان دو دو لاکھ بل لگایا کسانوں کا میٹر کاٹ کا فصلیں سوکھ رہی ہے کاشکار کوئی بنا نہیں دیتے بھائی ایمان تو چوراسی ارب بوٹوں کا لگا رہا ہے جی بجلی کے منصوبے پر لگا دے کاسکار پد تی کے پی گے ایسے دے ادھر جاؤ کسور میں پی کے ایسے بوٹیاں اربوں روپئے کی کو روپے کی زمین بنجر کر دی چادرے میں نواز نے پانچ بیگھے کو چمی ارب لگا کر پارک بنا دیا بوٹیاں پتہ نہیں دیکھو تو صحیح کلا لیا خوہ میں شباد نے دو سو بیگھا نہ ہو مجھے جو میں قتل کر دینا دو سو بیگھے کو اس نے بتیس ارب لگا کر پہاڑ بنوایا کلب بنا دیا دو سو بیگھا کسان کو کچھ بھائی مانوں کو پتا بھی نہیں ہے ہوئی تو نواری نے کیا پتا ایوب ایوبیا تھا مسلمانوں اس نے ہر کسان کو بیل کے پیسے مفت دیے مجھے بھی ملی تھی کھاد بلا سور بڑے بڑے ٹیوبیل لگوائے ابھی لے یہ سور ہم ٹیوب ویل لے بیچ کر کھا گئے کسانوں کو ٹیوب ویل لگوا دیا وہ چنڈی سے کھانپور تک سیم تھا اس نے نہر کدوائی وہ کھڑے ہیں ہم جاتے ہو ٹیوبیل لگے ہوئے ہیں انہیں سیم کھچڑی لاکھ عمر میں وہ کاشتکار کر دیا ان شروع میں ایک بھی نہیں ہے جس کی برامداد دیا دے ہر ملک, ملک کی برامداد ہے اس ملک کی درامداد دیا ہے اور پوچھو ماسٹر پروفیسر سے کہ درامداد برآمداد میں کون سے ملک ترقی کرتے ہیں شیوائے دین وہ فقیر کیا اور کوئی نہیں بتاؤ ارے ملک وہ ترقی کرتے ہیں جن کی برامداد دیا دیو جن کی درامداد وہ تباہ ہو جاتے ہیں پھر درامداد جو نقد کرے وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے پیسہ بائز نکل جاتا ہے ان شور کی درامداد نقد دوسرا باپ تیسرا دھوپ برآمداد ہے اور درامداد ذرے مبادلہ کرے پوچھو بھائی مان سے اگر معیشت کا پتہ نہیں تو سک کے کیا پڑھاتا ہے بھائی مان تم تو ملک کو تباہ کر رہے ہو ملک کی ترقی کا سبب کا نہیں ہے کا کو یہ مار رہے ہیں کھاد میں ہر چیز بڑا بڑا کر اور حضرت آدم سے لے کر ایسا سور حکمران شاید آیا ہو کہ ضرورت عملہ کی چیز اتنا مہنگی کی ہو اور بھائی کندم ضرورت عامہ ہے حاکم جس حکم لے اسی بات ہے عوام کو غریب کو ضرورت عمل کی چیز اور کندم جیسی کوئی ضرورت ہے ضرورت عما سے بھی کیا کہیں گیارہ سو بہمان تم نکلو آٹا سوجی نکالی بیٹا نکالا پھر اٹھارہ سو روپیہ آ پانچ سو روپیہ دے فائدہ بولتی ہے کیوں جو قوم بدل لکھتے ہیں جرم کے خلاف نہ بولے وہ قوم بائیمان ہوتی کسی نے آواز دی اٹھارہ سو روپئے صرف ایک ایم ایل ای کا مجھے بتائیس بندہ کہتا ہے ہم گئے ایم کے پاس بھائی ہم نے تمہیں ووٹ دیے ہیں یہ سور ہم بھوک مر رہے ہیں تو تو اس کو کہے وہ کہتا ہے تم بڑے بیٹی چودھ مجھے ووٹ دیا اور میں بڑا بیٹی چودھ میں ان ماں چود کو میں نے ووٹ دیا یہ ہماری نہیں سنتے بولتی نہیں کہوں اٹھارہ سو روپئے آتا بھائی ماں کا خون نوچ رہے ہو دس مربے میں تیرے محلات ہے عمر میں نند کا کچا کمرہ پانچ مرنے میں جاؤ دس مربے میں اس کے محلات نہ ہوں چالیس لاکھ مہینے کی بجلی ہے <تصفيق> غریب ہے سو تو روپئے یونٹ کر دیا اور بےمان سال کو خدا تمہیں فرق کرے کیوں قوم کا خون پوچھنے آ گیا سکور والے بےمانو بگیانو تقبیر غوثیہ اللہ تعالیٰ دعا منظام دیتا ان پر بجلی گرے یہ مرے کوئی ہمیں اللہ تعالیٰ اسلامی حکومت دین مصطفی علم مصطفی پڑھنے والا کو پڑھانے والا آ جائے ورنہ ہمارا کوئی حال نہیں چھوٹو بلو کو بمب برا رہے ہیں بھائی حضرت آدم سے لے کر دلی سے دلی حکومت مجھے دکھاؤ شواہد اور تاریخ پڑھو کوئی دلی حکومت بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو اپنے ملک کے اندر آنے کی اجازت دیو کوئی دلی دکھا دو چو ماں چو کوئی حکومت دکھا دو بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو اپنے ملک کے اندر آنے کی اجازت دی ہو, چود چود. اجازت دی ہو. بڑے سور حکمران آئے ہیں یہ تو ثابت ہے خود مارتے رہے ہیں مجھے کوئی سور حکومت ایسی بتاؤ اپنی قوم کو غیروں سے مرائے اس لیے پیسے دیتا سکولوں سے ایسے تلے پیدا ہو رہے ہیں فوج دن دنا پھیر اور ایسے سور ہے کہ اپنی قوم کو غیر سے بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ میری جات دے اللہ تعالیٰ انسانوں کو برباد کرے بجلیاں گرین کے مکانوں پر انہوں نے جو خون چوز کر وہ بدل فرماتا ہے کر لارو ملک سنوارو زمین خریدو خریدو محل وسارو وہ جو پیسے لیے تھے سارے ماہ وسارو ہمیں تمہیں ہمارے آئے مواد کو بخشی ہمیں تمہیں اسلام پر رکھے اور اسلام پر بات حضرت منصوب کی ہمیں کیسے پتا لگا جو ہم پر ناراض ہے اللہ نے فرمایا ظالم آ کے ان کو پھر ایسے ظالم ہیں خود بھی سور مار رہے ہیں غیروں سے بھی مرا رہے ہیں اتنا عوام کے دشمن اور عوام ایسی سور ہے کہ ان کو چل رہی ہے عوام کے تلے ہونے کی بھی تو کوئی انتہا ہے اپنے نام کرو نماز پڑھو محبت ہے کہ بے علم خدا میں یہ تو ہے علم کے بغیر اللہ کی پہچان نہیں آتی اور فقیر کے بغیر علم کی سمجھ نہیں آتی بھائی ہندوستان میں اللہ علیہ نے فرمایا